أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون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 جو کہ تین ابواب پہ مشتمل تھا آیت نمبر ایک سو ایک سے مستقل اور آیت نمبر ستانوے سے دوسرے حصے کا مضمون شروع ہو جاتا ہے یہ آیت نمبر ایک سو ون سیونٹی سکس تک ہے اور اس دوسرے حصے میں دوسرا مقصدی دعویٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات اور منکرین رسالت کے نو شبہات کے جوابات نو اعتراضات کے جوابات آیت نمبر ایک سو ستتر سے دو سو ترپن ٹو ففٹی تھری تک یہ تیسرا حصہ تھا صورت البقرہ کا اور اس میں تیسرا مقصدی دعوی الجہاد فی سبیل اللہ تعالی کا بیان تھا جہاد کی ابتدائی منزل کا بیان تھا جس کے لیے تین امور ضروری ہیں ایک مجاہد کی تربیت دوسرا ملک کی اصلاح اور تیسرا گھر کی اصلاح تو مجاہد کی تربیت کے لیے آیت نمبر 177 میں دس صفات بیان ہوئیں جن میں سے پانچ کا تعلق عقیدے کے ساتھ اور پانچ کا تعلق اعمال کے ساتھ تھا ملک کی اصلاح کے لیے چار قوانین اور گھر کی اصلاح کے لیے اٹھارہ قوانین ذکر ہوئے اب یہاں سے آیت نمبر دو سو ٹو ففٹی فور یہاں سے چوتھا اور آخری حصہ ہے صورت البقار کا اور اس چوتھے حصے میں چوتھا مقصدی دعویٰ ذکر ہو رہا ہے جو کہ الفاق فی صبیر اللہ تعالیٰ ہے اللہ کی راہ میں مال لگاؤ اس حصے میں ترغیر ترغیب بل الفاق مثالوں کے ذریعے انفاق کی ترغیب دی جاتی ہے ترغیب ال الفاق بلم پہلے ایمان والوں کو خطاب کر کے امر بل انفاق یا یوحلدین انفی قوم مارزق ناکمن قبلیاں لا انفی ہی ولا خلتوں ولا شفا او ایمان والو ان مما رزق خرچ کرو انفقو فیکو جہادی امام راضی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں انفقو فیکو مال لگاؤ مال خرچ کرو جہاد کے لیے انفقو تم انفاق کرو اس لیے کہ جہاد ہو جائے مجاہدین کو سہولت مل جائے جہاد میں کیونکہ مجاہدین کے اہل و عیال کا نفاقہ اور مجاہدین کے لیے اسلحہ یہ ضروریات ہے تو انفیکو لل جہادی امام رازی کہتے ہیں انفاق کرو مال لگاؤ مم مارزک ناکم اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے تم کو من قبل قبلیاتیا یومن اس سے پہلے کہ آ جائے گا ایک ایسا دن لا لاب عنفی کہ نہیں ہوگا لین دین اس میں لا بے انفی بے آز کر کے شرح کو اس پہ قیاس کر دیا کہ نہیں ہوگا لین دین اس دن میں ولا خلت اور نہ دوستی ہوگی منکرین کی دوستی تو ہوگی طور میں آیت نمبر پچیس ستائیسواں پارا واک بل اباد ہمالا بادی تسالون تو جنت میں جنتیوں کی دوستی ہوگی ہاں نہیں ہوگی دوستی تو جہنمیوں کی نہیں ہوگی ان کی دنیا والی دوستی اور تعلق منقطع ہو جائے گا جیسے سورہ آزاب کی آیت نمبر ستاسٹھ میں ایک دوسرے پہ لعنت بھیجیں گے اور دنیاوی تعلقات ان کے وطقت ادبی ملسباب سورے بکر کی بقرہ سو چھیاسٹھ نمبر آیت میں آپ نے پڑھ لیا ہر چیز جنتی ہے تو ان کی دوستی ہوگی ان کی گپ شپ اور بیٹھک ہوگی سورہ تور کی آیت نمبر پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس میں ان کے گپ شپ کا بیان ہے ان کی باتوں کا ذکر ہے کہ یہ جنتی جنت میں اب ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے تو لاخ اللہ نہیں ہوگی دوستی یعنی منکرین اور مشرقین کی دوستیاں کمزور تھی ان کی بنیاد کچی تھی تو ٹوٹ جائیں گی اور مومین کی دوستی پکی تھی اس کی بنیاد عقید توحید پر تھی تو وہ نہیں ٹوٹے گی ولا شفات نورنا شفات قہری ہوگی مطلق شفات نہیں شفاعت ازنی تو ہوگی بعد میں آ منزل لذی فوائند ہو اللہ بی ازنی ہی اللہ بی اذنی ہی شفاعت اذنی تو ثابت ہے تو یہاں لاشفاتن سے نفی ہے شفاعت قہری کی کسی عالم کے کلام میں اگر کوئی مجمل عبارت ہو تو اس مجمل عبارت کو دیکھ کر فلفور فتوے لگانے سے احتراز کیا کروں کیونکہ ایک جگہ اجمال تو دوسری جگہ تفصیل ہوئی ہوگی اب یہاں لا شفات مطلق مطلقی شفات کی نفی معلوم ہو رہی ہے لیکن بعد والیت میں استثنا ہے اللہ بھی ازنی ہی کے ساتھ اس شفات ازنی ثابت ہو رہی ہے تو اسی طرح اولاما کی کتابوں میں بھی ایک جگہ ایک بات مجمل ہوگی تو دوسری جگہ اس کی تفصیل ہوگی نا تو جلدی نہ کیا کرو تحمل کے ساتھ فتوا بازی میں جلدی نہ کیا کرو من قبل یہیں آتی یا مال لگا لو انفاق کر لو اس مال سے جو ہم نے رزق دیا ہے تم کو من قبل یہیں آتی اس سے پہلے کہ آ جائے گئے ایک ایسا دن لا بعفی ولا خلت ولا شفا کہ نہیں ہوگا لین دین اس میں ولا خلتن اور نہ دوستی ہوگی منکرین کی ولا شفا اور نہ شفاط قہری ہوگی زور زبردستی سے اللہ کے در میں کوئی خلاص کرنے والا یعنی بچانے والا نہیں ہوگا ول کافی رونا مال لگا لو یہ علت ہے انفاق کی پہلے تخویف دے دی گئی من قبل آتی ہے یومن سے تخویف اخروی اور کافر یہ کافر یہی ہیں ظالم یہ حسر اضافی ہے یہ نہیں کہ ظالم صرف کافر ہوا کرتے ہیں نہیں مومنوں میں بھی ظالم ہوا کرتے ہیں جیسے سور فاتر کی آیت نمبر بتیس میں فرمایا سما اور رسنل کی تابل لدینستینا من عبادنا فمن ظالم الفسی تو اسے حسر اضافی کہتے ہیں کافر تو سارے کے سارے ظالم ہیں عام کافر ظالم ہے ہم ہاں مومنوں میں بھی بعض ظالم ہوں گے یہ علت تھی مال لگانے کی کہ کافر ظالم ہیں ظلم کرتے ہیں مومنوں پر تو تم مال لگاؤ کہ مجاہدین جہاد کر لیں اور مومنوں کو کافروں کے ظلم سے بچا دیں کشمیر میں دیکھو برما میں دیکھو صومالیہ میں دیکھو بوسنیا اور چیشنیا اور فلسطین میں دیکھو افغانستان میں دیکھو کفر کے ظلم کے نیچے مسلمان ہیں یا تفصیر کبیر میں امام راضی نے فرمایا ظلم سے مراد تر کے انفاق ہے کافر انفاق نہیں کرتے فی سبیل اللہ مال نہیں لگاتے تو تم تو مومن ہو تم تو انفاق کرو نا یا کفر سے مراد تر کے انفاق ہے تفصیر کبیر امام راضی کی تو ول کافرون ہو کافر یہی ہیں ظالم تم مال لگاؤ کہ کافر ظالموں کے ظلم سے مسلمان مظلوم بچ جائے اللہ اللہ اللہ لا تاخذه سنتوں ولا نوم یہ آزم آیت ہے فی قرآن حافظ ابن کثیر ابو الفیدا عماد الدین نے ذکر کیا ہے انا افضل الیتی فی کتاب اللہ ہی سیدت و آیات افضل آیت اللہ کی کتاب میں سیدت و آیات القرآن قرآن کی ساری آیات کی سیدہ اور سردار وہ یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی دو سو پچپن نمبر آیت آیت کرسی اسے سیدت و آیات القرآن اس لیے کہا گیا کہ اس میں سارے مسائل میں سے سب سے اونچا مسئلہ اور علم توحید کا بیان ہو رہا ہے مدلل دلائل کے ساتھ تو امام نصفی حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بھی انا شرف العلوم علمت توحیدی اس سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اشرف العلوم علم توحید ہے کیونکہ یہ توحید کا علم اس آیت میں ہے تو اس لیے اسے صحیح دتو آیات القرآن کہا گیا افضل فی کتاب اللہ کہا گیا اس آیت میں ستارہ بار اللہ کا نام ہے اس میں ظاہر اور اسم میں زمیر کے ساتھ اور گیارہ عقلی دلائل ہیں اللہ کی توحید کے اس بات کے لیے حدیث ہے ابئی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت صحیح مسلم نے ذکر کی ہے پہلی جل صفا پانچ سو چھپن پہ عن عبی بن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابل منظر اتدرین من کی تاب اللہ کازم ابئی ابن کاب سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے ابو منظر ایا تو جانتا ہے کہ کون سی آیت اللہ کی کتاب میں سب سے اعظم آیت ہے قال قلت الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم الايه وبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی مجھے معلوم ہے اعظم آیت فی کتاب اللہ وہ یہ ای آیت کرسی ہے سور بکر کی دو سو پچپن کالا فدر فی صدری و کالا و اللہ نکل ابل منظری نبی علیہ السلاۃ نے میرے سینے میں تھوڑا سا شاباسی کے لیے مارا کبھی کبھی ایک بڑا چھوٹے کو شاباش دینے کے لیے سینے پر مار دیتا ہے ہاتھ سے اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا و اللہ لیہ نکل اللہ کی قسم تجھے تیرا علم مبارک ہو اے ابو منظر ابیب نے کاب اللہ نے تجھے اچھا علم دیا ہے مبارک ہو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے بخاری شریف کی روایت ہے یہ کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام نے مجھے صدقات کی کھجوروں پہ چوکیدار بنایا تھا وکل عنی رسول اللہ بھی حفظ زکاتی رمضانہ فاتانی آتن فجال منتوام فا خست تو رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت کے لیے نبی علیہ السلام نے مجھے مقرر کیا تھا ایک آنے والا آیا اور وہ طعام میں اس صدقات میں کچھ تلاش کرنے لا پڑا فاخستو تو میں نے اسے پکڑ لیا وہ کل اور میں نے کہا لا عرف ان کا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ میں صبح تجھے نبی علیہ السلام کے پاس لے کے جاؤں گا قال انی محتاج والیا عیال ولی حاجت ان شدید تو اس نے کہا میں بہت محتاج ہوں میرے با بال بچے ہیں اور مجھے بہت تکلیف ہے غریب ہوں قال فخلئی تو آن تو ابو حریرا فرماتے ہیں اس نے فریاد کی تو میں نے اسے چھوڑ دیا فاصبہ تو جب صبح میں نے نبی علیہ السلام سے یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ رات کو ایک چور آیا تھا میں نے اسے پکڑا اس نے فریاد کی تو میں نے چھوڑ دیا فقال ال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصبہ تو میں نے صبح کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا يا ابا ہو رہا فعال اسیرا کلبارحا تم نے وہ رات والے اسیر کے ساتھ کیا کیا جسے تم نے پکڑا تھا تو میں نے کہا اللہ کے نبی اس نے فریاد کی بہت سخت شکاہا جتن شدید و عیالً فرحم تو ہو و تو ہو میں نے اس پہ رحم کیا اور اس کو چھوڑ دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آ ماں قد نہ ہو کد یہ جھوٹا ہے پھر آئے گا تو فارف تو انہ سے عودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عود مجھے پتہ چل گیا کہ یہ پھر آئے گا کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ پھر آئے گا تو جب پھر آیا تو میں نے اسے پھر پکڑ لیا پھر اس نے فریاد کی تو میں نے چھوڑ دیا تو نبی علیہ السلام نے پھر مجھ سے صبح پوچھا کہ کیا کیا ت نے تو میں نے کہا حضرت اس نے بہت فریاد کی تو چھوڑ دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جھوٹا ہے پھر آئے گا تیسری رات جب وہ آیا تو میں نے اسے پکڑ لیا تو وہ فریاد کرنے لگا تو میں نے کہا نہیں اب تو نہیں چھوڑوں گا تو اس نے کہا دعنی اور الم کا اللہ بہا مجھے چھوڑ دو میں تجھے ایسے کلمات بتاتا ہوں جسے تم جس کے ذریعے تمہیں اللہ نفع دے گا کل تو ماں تو میں نے کہا وہ کلمات کون سے ہیں قال و تیلا فراشی کا فقرایتل کرسی جب تو سونے کے لیے اپنے بسترے پہ آیا کرے تو آئے کرسی پڑھ لیا کرو تو پھر اس آیت کے پڑھنے سے اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر محافظ مقرر ہو جائیں گے اور شیطان نہیں آ سکے گا نقصان کے لیے تمہارے پاس تو میں نے اسے چھوڑ دیا اور نبی علیہ السلام کو یہ واقعہ بتایا کہ اس نے مجھے آیت کرسی بتائی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اما ان سادہ کا وہو کزوبن تجھے اس نے سچ کا حال یہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے کبھی کبھی جھوٹا بھی سچ کہہ دیتا ہے تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو حرا تجھے پتا ہے یہ کون تھا میں نے کہا اللہ کے کہ حبیب مجھے تو پتا نہیں تھا چلا کہ یہ کون تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ذا کا شیطان ان یہ شیطان تھا تو جس گھر میں آیت کرسی پڑی جائے وہاں شیطان نہیں آتے تبرانی کی روایت ہے ابن مسعود سے آزم آیت فی کتاب اللہ آزم ان آیت ان فی کتاب تاب اللہ اللہ اللہ علیہ القیوم ان اجما آیتن فل قرآر بھی خیرن و شرن اجما آیت قرآن کریم میں جس میں خیر شر امر نہیں سب جمع ہے وہ سور نحل کی آیت نمبر نبے ہے ان اللہ امر بلادل ول ثانی و اطائی دل قربا و انحا ان الفاشائی و اسی لیے عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطابہ کو یہ حکم جاری کیا تھا کہ آپ خطبے میں یہ آیت پڑا کریں تو اس کا پڑھنا مستحب ہے کوئی سنت اور واجب اور فرض نہیں ہے وہ نہ اکثر آیت ان فی القرآن فرح قرآن کریم میں خوشی والی آیت جو انسان کو بہت خوش کر دیتی ہے اور اتما آیت ہے ارجع آیت ہے وہ سورہ زمر کی آیت ہے ترپن نمبر کل یا عبادی اللہ دینا سرف عالان فسیملہ تخنت مر رحمۃ اللہ ان اللہ جمی و ان ناشد آئے تنفی کتاب اللہ تفویضن اور بہت سخت آیت اللہ کی کتاب میں تفویض اور توکل کے اعتبار سے کہ اللہ کے ہاں انسان اپنے آپ کو حوالہ کر دیتا ہے اور اللہ ذمہ داری لیتا ہے اس بندے کی وہ سر طلاق کی تین نمبر آیت ہے آیت نمبر تین وہ میت تقل ہے مخرجن و ئرزکمن حص اللہ تصب جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے مخرج غموم سے تکالیف اور اذیت و سے نکلنے کی راہ دے گا اور اسے رزق دے گا منہائی صلاحت اس طرف سے کہ یہ گمان بھی نہ کرتا ہو اس پر مصنف عبد الرزاق نے یہ روایت ذکر کی ہے اسی طرح تبرانی نے بھی ذکر کی ہے موجم الکبیر میں اور ابی امامہ کی روایت نسائی نے اور تفسیر ابن کثیر نے بھی ذکر کی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا منقرا دبر کل سلاواتن کلو سلاطن مختوبتن آیت السی من دخول جنت اللہ اموتا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت کرسی پڑے تو جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی بھی منع نہیں کر سکتا ہاں کہ اللہ یموتا صرف یہ ہے کہ یہ مر جائے جب اسے موت آئے گی تو یہ فور جنت میں اللہ اسے داخل کر دے گا تو یہ آزم و آیتن ہے آیت کرسی کیونکہ اس میں آزم مسئلہ مسئلہ توحید بیان ہو رہا ہے اللہ کی توحید کا مسئلہ ذکر ہو رہا ہے مسائل میں علم میں علوم میں سب سے بڑا علم اور مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اسی لیے تفصیر مدارک نے لکھا ہی یعلم ان اشرف العلوم علم توحید علم توحیدے اور ابن عطیہ کی حدیث بھی اس کی فضیلت پہ دال ہے کیوں اس آیت میں پچاس کلمات مفرادات ہیں اور ہر ہر کلمے میں پچاس پچاس برکات ہیں تو یہ بہت عظیم آیت ہے اعظم آیت ہے سب سے اونچی آیت فلقرآن اللہ اللہ دیکھیے اللہ کے نام ستارہ ذکر ہو رہے ہیں اس میں اللہ ایک اس میں ظاہر اس میں ذاتی اللہ کا الہ دو ہوا ضمیر اللہ کی طرف راجے ہے اس میں ضمیر تین الحی چار القیوم پانچ لا خزو میں ہو ضمیر اللہ کی طرف راجی ہے یہ چھ لہو ف السماوات لہو میں ہو ضمیر اللہ کی طرف راجی ہے یہ سات ہو گئے منزل ان دہو ہو ضمیر اللہ کی طرف راجے ہے یہ آٹھ اللہ بزنی ہی ہی ضمیر اللہ کی طرف راجے ہے یہ نو یالموں میں ضمیر مستطر ہے فائل کی اللہ کی طرف راجے ہے یہ دس ولابی شی امن علم ہی ہی ضمیر اللہ کی طرف راجے ہے یہ گیارہ اللہ با شاہ شاہ میں ضمیر مستطر ہے اللہ کی طرف راجے ہے یہ بارہ ہوئے وس یا کرسی ضمیر اللہ کی طرف راجے ہے یہ تیرہ ولا یو دو ضمیر اللہ کی طرف راجے ہے یہ چودہ و ہوا ہوا ضمیر اللہ کی طرف راجے ہے یہ پندرہ ہوئے ال اس میں صفتی ہے اللہ کا نام ہے العلی سولا اور العظیم اللہ کا نام ہے ستارہ العظیم تو ستارہ دفعہ ایک آیت میں اللہ کا نام ذکر ہوا دعوے توحید پر گیارہ عقلی دلائل ہیں دعویٰ ہے اللہ لا اللہ اللہ الہ اللہ اللہ, اللہ اللہ یگانہ ہے تنہا ہے یکتا ہے نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک اللہ یہ دعویٰ ہوا کیوں پہلی دلیل الحیو ہمیشہ سے زندہ ہے زندہ ہے تھا اور زندہ ہے اور زندہ رہے گا الحی اللذی لا لایموت القیوم قائم بھی ہی ہے القیوم یہ دوسری دلیل عقلی القیوم اے دائم الوجود ہمیشہ کے ہمیشہ واجب الوجود ہے دائم الوجود ہے یا دوسرا معنی القیوم القائم بتدبیر الخلق الخلقی یہ معنی کرتے ہیں القائم و الخلق مدبر ہے نظام کائنات کا یا القیوم الحافظ و بکلی ساری چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہے سر رات میں آیت نمبر تینتیس میں یا ابن عباس مانا کرتے ہیں القیوم الدیلا یحولو ولا یزولو الدیلا یحولو ولا یزولو وہ ذات قیوم ہے جس کو تبدیلی نہیں آتی لا غولو بدلتا نہیں ہے ولا یزولو اور فنا نہیں ہوتا فنا سے پاک ہے یا قاضی صاحب ابو سعود اپنی تفصیر ابی سعود میں مانا کرتے ہیں القیوم دائے ملقیا میں الخلق تدبیر الخلقی و حفظی دائ ملقیا میں تدبیر و حفظی ہمیشہ کھڑا ہے مخلوق کی تدبیر اور حفاظت کے لیے یا القیوم القائم و بزاتی ہی ہی اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں قائم بذاتی ہی ہے اور دوسرے سارے موجودات اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہے کیونکہ ولمقیمولی گئیری ہی یہاں رد ہے ان لوگوں پر جو کہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اتنے قطب ہیں اتنے غوث ہیں اور اتنے ابدال ہیں جو نظام کائنات کو چلاتے ہیں المنال المنیب ابن قیم رحمہ محلہ کی کتاب ہے صفہ 136 پہ لکھتے ہیں حدیث العبدالی الغوسی کلوہا باطلن ابدال اور غوث اور قطبوں والی حدیث یہ باطل ہے کیونکہ اللہ قیوم ہے نظام کائنات کو خود چلانے والا ہے القائم و بھی ذاتی ہی اللہ قائم بھی ہی ہے اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں اور سارے موجودات وجود میں اللہ کے محتاج ہیں یہ دوسری عقلی دلیل تھی تیسری لا خزو سنتوں ولا نوم نہیں پکڑتی اللہ کو صنت النا اونگ ولا نومورنا نیند تین قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایک نو ہے ایک سینا ہے ایک نوم ہے نو اسے کہتے ہیں کہ آنکھیں کلی ہوں اور دماغ سو جائے سینا اسے کہتے ہیں آنکھیں بند ہو دماغ جاگ رہا ہو جیسے کسی کے ساتھ بات کرو اس کی آنکھیں بند ہو جائیں تو تم اسے کہو یار تم سو گئے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں نہیں سن رہا ہوں سن رہا ہوں اسے سینا کہتے ہیں کوئی تمہاری طرف دیکھ رہا ہو اور آپ بات کرو اور پھر اس سے پوچھو میں نے کیا کہا تو کہ کیا وہ سو رہا ہوتا ہے یہ نعاس میدان جہاد میں اونگ اللہ کی رحمت ہے مجاہدین کو اللہ اس کے ذریعے ان کی تھکان کو دور کرتا ہے انہیں سکون دیتا ہے جیسے احد کے میدان میں صحابہ پہ نواس آئی تھی نماز میں مینا شیطان ہے اور یہ متعدی عمل ہے یہ منہ کھولنا اور جمائی لینا اسے جمائی کہتے ہیں اردو میں یہ غفلت کی نشانی ہے تو نماز میں یہ اونگنا حت الامکان اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور یہ ایک متعدد بیماری ہے مجلس میں ایک آدمی پہ یہ بیماری آ جائے تو اوروں کو بھی یہ غفلت تاری ہو جاتی ہے ایک اونگ تو پھر سارے اونگیں گے تو سینا آنکھیں بند ہو دماغ جاگ رہا ہو اور نوم آنکھیں بھی بند ہو جائیں اور دماغ بھی سو جائے دل اور دماغ بھی سو جائے اللہ پہ کسی قسم کی غفلت نہیں آتی اور انبیاء کی نین بھی غفلت والی نہیں ہوتی اس لیے انبیاء کی نیند سے انبیاء کے وضو نہیں ٹوٹتے نیند اور نوم بذاتے خود ناقض للوضو نہیں ہے نیند کی وجہ سے خطرہ ہے مفاصل کے استرخا کا کہ رگے سست ہو جاتی ہیں تو خروج ریخ کا خطرہ ہوتا ہے جو خروج ریخ ہوا کا نکلنا ناقض للوضو ہے جو ٹیک لگا کے سونا ہو نیند ہو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اب یہ نیند بذات خود ناقض نہیں ہے وضو کو توڑنے والی نہیں ہے اس نیند کی وجہ سے ہوا کے نکلنے کا خطرہ ہے وہ ہوا کا خروج اور نکلنا ناقض للوضو ہے انبیاء کی نیند ایسے نہیں ہوتی حدیث میں آیا فرشتے آئے اور نبی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے ایک سر کی طرف کھڑے ہو گیا دوسرا پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک دوسرے کو کہتا ہے بئی نہ المسل اس ہستی کی مثال بیان کیجئے تو اس فرشتے نے کہا جواب دیا کیوں بیان کریں یہ تو آرام فرما رہے ہیں جب جاگ جائیں گے تو بیان کر لیں گے کہ یہ بھی سن لینا تو اس فرشتے نے جواب دیا پہلے والے نے یہ انبیاء ہے انبیاء کی نیند غفلت والی نہیں ہوتی ہے بلکہ انبیاء کی نیند ان العین تنام و القلب و انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں دل تو ان کے جاگ اور رہے ہوتے ہیں بیدار ہوتے ہیں اللہ سے لگے ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے آباد ہوتے ہیں تو نبی کی نیند اس لیے ناقص نہیں کہ نبی کا دل جاگ رہا ہوتا ہے بیدار ہوتا ہے اللہ کی یاد میں مصروف اور مشغول ہوتا ہے تو اسی لیے فرمایا کہ انبیاء کی نیند ناقص لروزو نہیں ہے لاتا خزو صنتوں نوم ہاں یہ بات ہے احادیث سے ثابت ہے جب نبی علیہ السلاۃ السلام لمبی نیند سے جاگتے تو نبی علیہ السلاۃ السلام پھر وضو فرمایا کرتے تھے ہاں جب مختصر نیند ہوا کرتی تھی فجر کی آزان کے بعد نبی علیہ السلام تھوڑا تھوڑی سی آنکھیں بند کیا کرتے تھے بلال آ جایا کرتے تھے اللہ کے حبیب نماز کا وقت ہے صحابہ منتظر ہیں تو پھر نبی علیہ السلات السلام اٹھ کے بلا وضو جا کے نماز پڑھا دیا کرتے تھے وضو ہوتا تھا نبی علیہ السلام کا بلا وضو کا یہ مطلب کہ وضو نہیں کرتے تھے نہیں فرماتے تھے لاتا خضو صنت ولا نوم نہیں پکڑتا اللہ کو صنت نہ جھوٹا جھوٹا جھوٹا سو تو سینتن اللہ پہ غفلت نہیں آتی سنا کہ اللہ کی آنکھیں بند ہو جائیں ولا نوم اور نہ نیند اللہ کو نہیں پکڑتی سینا توں والا نوم نہ سنا اور نہ نوم نہ سینا اور نہ نوم لاتا خزو سنا توں والا نوم نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ ہی نیند لہو مافس سماوا تھی اس اللہ ہی کے اختیار میں ہے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے وہ مافل اردی اور وہ کچھ جو زمین میں ہے دیکھے یہ لاتا خزو صنتوں وال نوم تیسری دریل عقلی تھی اللہ لا الہ اللہ اللہ اللہ یقتا ہے نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک اللہ الحی ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے الحیّ سور فرقان کی آیت نمبر انسٹھ میں و توکل الحدی لایموت انسٹھ نمبر آیت اور توکل کرو اس زندہ پر جسے موت نہیں آتی القیوم وہ قائم بھی ذاتی ہی ہے اور مقیم لی ہی ہے القیوم مدبر ہے نظام کائنات کا تیسری عقلی دلیل تاخو سنتوں ولا نوم نہیں پکڑتا اللہ کو نہ اونگ نہ نیند چوتھی عقلی دلیل جار مجرور کو مقدم کیا حسر اور تخصیص کے لیے خاص اس اللہ کے اختیار میں ہے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمینوں میں ہے منزل لدی یہ من استفام کی جگہ واقع ہے اور یہ استفام انکاری ہے کون ہے وہ ذات یہ پانچویں عقلی دلیل ہے یشفع اندہ جو شفارس کرے گا اللہ کے ہاں جو چھڑائے گا اللہ کے ہاں اللہ بھی ازنی ہی مگر اللہ کی اجازت سے منزل لدی کون ہے جو اللہ کے زن کے بغیر چھڑانے والا ہوگا بچانے والا ہوگا قاضی ابو سعود نے لکھا منزلزی منل من کتیول امبیا آیا ہے کوئی فرشتوں میں سے یا ہے کوئی انبیاء میں سے بچانے والا زور زبردستی سے اللہ کے ہاں غرائب والے نے لکھا دوسری جلسفر چودہ پہ منزلزی اے من الملائی کتی ومبیائی و منزل و ابن عادل نے اللباب میں لکھا ہے من الملائی کتی ول من وکیل من منزل کتی خاصہ منزل منظ لذی کون ہے وہ کون ہے وہ جو شفارس کرے گا جو چھڑائے گا اللہ کے ہاں اللہ بھی ازنی ہی مگر اللہ کی اجازت اور حکم اور ازن سے شوقانی نے فت القدیر میں لکھا وفی ہی منت دفعی فی صدوری عبا عبا دل قبوری فی ہی ہم اس آیت میں وہ شبہ رد ہو رہا ہے جو قبروں کی پوجا کرنے والوں کے سینے میں ہوتا ہے قبروں کی پوجا کرنے والے درگاہوں پہ سجدے کرنے والے اس لیے سجدے کرتے ہیں کہ یہ درگاہوں والے اولیا کرام اللہ کے ہاں ہمارے شفارسی ہوں گے ہمیں بچانے والے ہوں گے تو فرماتے ہیں شوقانی فت القدیر میں ففی منتفی فی صدوری عبا دل قبوری وسدفی وجوہ ہاں پھر منزلزیش فند ہو اللہ بھی ازنی ہی کون ہے وہ جو چھڑائے گا شفارس کرے گا اللہ کے ہاں اللہ بھیزنی ہی مگر اللہ کی اجازت سے یا یہ چھٹی عقلی دلیل ہے لا اللہ اللہ پر اللہ جاننے والا ہے مابئی نائی دیم اس کو جو مخلوق سے پہلے تھے وما خلفہم اور وہ جو ان کے بعد ہوں گے ان سے پہلے جو کچھ تھا اللہ کو معلوم جو بعد میں ہوگا اللہ کو بھی اس کا علم ہے نی ماں کانا ماں یقون پہ خبردار ایک اللہ ہے یا بینائی دی ہم سامنے وما ما اور مخلوق سے پیچھے مخلوق کے سامنے اور مخلوق کے پیچھے جو کچھ بھی ہے یا علم جاننے والا ہے اس کا اللہ ما بینائی جو ان مخلوق سے پہلے تھا وہ ما اور جو ان مخلوقات کے بعد ہوگا ساتویں دلیل ولا یو ہی تو نبی شعیمن علمی ہی اللہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی یہ مخلوق کسی چیز کا بھی من علمی ہی اللہ کے علم سے من علمی ہی اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ مخلوق نہیں کر سکتی کرتبی لکھتے ہیں من علمی ہی اے من معلوماتی ہی اللہ کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ یہ ساری مخلوق نہیں کر سکتی اللہ واللہ ابن عادل نے اللباب میں ذکر کیا اللہ لمون شے ام معلوماتی ہی اللہ لا لمو نش امی معلوماتی ہی مخلوق اللہ کی معلومات میں سے کسی چیز کو نہیں جانتے مگر اتنا علامہ ارادہ ہم مگر اتنا ہی جانتے ہیں کہ اللہ ارادہ کر لے ان کو بتانے کا قاضی ابو سعود لکھتے ہیں اپنی تفصیربی سعود میں دلہ على تفردی ہی بالعلم ذاتی ادال توحیدی ہی آیت دلیل ہے اعلی تفردی ہی بالعلمی اللہ کے تفرد پر علم ذاتی کے اعتبار سے کہ اللہ علم ذاتی کے اعتبار سے یکتا ہے تنہا ہے ماکانہ ما, ما یقون پہ عالم ہے جو ہو گیا جو ہونے والا ہے ادا العلا توحیدی ہی یہ آیت دلالت کر رہی ہے اللہ کی توحید پر اللہ کی وحدانیت پر پھر شرح فق اکبر میں لکھا ہے من تقادہ تصویت علم اللہ ہی و رسولی جس کسی کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا علم برابر ہے اللہ بھی سب کچھ کو جاننے والا ہے اور اللہ کا رسول بھی سب کچھ کو جاننے والا ہے تو فہوا کافر یہ کافر ہو گیا علم کلی نبی علیہ السلام کے لیے مانتے ہیں اور قاضی صاحب ابو سعود فرماتے ہیں اسانیم لا لمن الغب اللہ بھی ماشاباد المبیا آلہ آبادی غیبی ہی آیت سے دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ نہیں جانتی یہ مخلوق غیب کو اللہ بما شاہ ایت علی آباد امبیا ہی آلہ ہی مگر اللہ بما شاہ سے اشارہ اس طرف ہوا کہ اللہ بعض انبیاء کو بعض غیب کی اطلاع دے دیتے ہیں وہی کے ذریعے اس کو اطلاع الغیب کہتے ہیں امبا الغیب کہتے ہیں اخبار الغیب کہتے ہیں علم الغیب نہیں کہتے قاضی صاحب ثنا اللہ پانی پتی بھی تفصیر مظہری میں لکھتے ہیں من علمی ہی من معلوماتی ہی المراد من علمی ہی العلمختص بھی علم سے مراد وہ علم ہے جو اللہ کا خاصہ ہے وہ علم کلی ہے ماں کانا ما یقون پہ علم ہے چھپی اور ظاہر ہر چیز کا علم ہے نقص و ایب سے پاک علم ہے امام بغوی بھی کہتے ہیں مالی التنزیل میں اللہ بما شاء بما اخبر بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بما شاء سے مراد بما اخبر بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے نبی کو خبر دے دے خبر دے دے اس کو خبر غیب کی کہتے ہیں یہ علم غیب نہیں تو ال یہ ساتویں دریر عقلی تھی احاطہ نہیں کر سکتی یہ مخلوق بھی ان کسی چیز کا بھی من علمی ہی اور شعی نکیرا ہے نہ چی چپسیاق د نفی کے راشی نمانہ عموم ورقی عموم کا فائدہ دیتے نکیرا جب نفی کے سیاق میں آ جائے تو عموم کا فائدہ دیتی ہے لیکن اس عموم سے استثنا اللہ بما شاہ سے کے ذریعے ہو گیا جو خصوص پر دلالت کرتی ہے استثنا اس بما شاہ سے مراد اطلاع الغیب بذریعے وہی بعض انبیاء کو بعض مغیبات کی خبر دی جاتی ہے ولا یو ہی تو نبی علمی ہی اور احاطہ نہیں کر سکتی یہ مخلوق کسی چیز کا بھی اللہ کے علم میں سے اللہ کی معلومات میں سے اللہ بھی ماشا مگر اس کا جو چاہے اللہ تو بعض انبیاء کو بعض غیب کی خبر دے دیتا ہے وس یا کرسی اس سماواتی اللہ کی کرسی آسمان اور زمین پر کرسی کسے کہتے ہیں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفصیر مدارک میں لکھتے ہیں کہ یہ مجاز ہے اللہ کے علم سے یا شوکانی کہتے ہیں یہ تمثیل ہے اللہ کی عظمت اور شان کی یا کرسی سے مراد عرش ہے لیکن صحیح حدیث میں ہے کرسی و امام العرش ہے. عرش جدا ہے کرسی جدا ہے کرسی آرش کے سامنے ہے عرش سے پہلے نے اور ابن کثیر نے ایک حدیث ذکر کی ہے یہ زمین آسمان کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک بڑے میدان اور گراؤنڈ میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو پھر یہ پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک بڑے میدان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو یہ دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں تیسرا چوتھے کے مقابلے میں چوتھا پانچویں کے مق... پانچواں چھٹے کے مقابلے میں چھٹا ساتویں کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک بڑے میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہو ساتو اسمان اور کل کائنات اللہ کی آرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک بڑے میدان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو کیا نسبت ہے کوئی نسبت نہیں بنتی یا قل سے بالا تر باتیں ہیں اللہ کا عرش اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے بڑے میدان میں چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو. بس یہ اس کی وضاحت اور تفصیلات سے ہم عاجز ہیں یہ بہت دور کی باتیں ہیں ہمارے تصورات سے بہت بلند اور بالا باتیں وسیع کرسی فراخ ہے وسیع ہے اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر حاوی ہے ولا یود ہو حفظ ہوما اللہ یادو لا, لا یسکل نہیں تھکاتی اللہ کو حفاظت آسمانوں اور زمینوں کی یہ وسیع کرسی سماواتی ولاد آٹھویں دلیل عقلی تھی ولا یدہ حفظ ہوما دلیل عقلی ہے لائس کلہو ابو سعود اور معالم التنزیل میں امام بغوی اور تفصیر قرطبی میں یہ مانا کرتے ہیں نئی تقاتی اللہ کو حفاظت آسمانوں اور زمینوں کی وہ یہ اللہ اونچے مرتبے والا ہے العلی العظیم بہت بڑی شان والا ہے دو قسم کے مشرقین ہوا کرتے ہیں ایک وہ جو اللہ کو اللہ کے اللہ کو اپنے مرتبے سے نیچے اتار کر مخلوق کے درجے پہ لا دیتے ہیں جیسے جج کے لیے وکیل کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ کے لیے بھی وسیلے کی ضرورت ہے تو اللہ نے فرمایا ان پہ رد کیا اللہ اونچے مرتبے والا ہے اللہ کو مخلوق کے درجے پہ نہ اتارو دوسرے قسم کے مشرقین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی شان تک مخلوق کو پہنچاتے ہیں تو ان پہ تردید ہوئی العظیم اللہ بہت بڑی شان والا ہے اللہ کی شان تک انبیاء اولیات کیا صلاح جنات ملائک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتے العظیم ہے نا تو یہ العلی دسویں عقلی دلیل تھی العظیم گیارہویں عقلی دلیل تھی گیارہ دلائل توحید کی اس بات کے لیے گیارہویں کی رد گیارہ دلائل کے ساتھ یایت کرسی تھی لا اکراہ فی الدین جہاد اور انفاق سے متعلق ہے جہاد کرو گے انفاق کرو گے لیکن زور زبردستی تو نہیں دین میں جو مانے تو اپنی مرضی سے مانے گا جو نہ مانے اس کی اپنی مرضی اپنا نقصان ہوگا لا اکراہ ف الدین کوئی زور زبردستی نہیں دین میں اکراہ فی دین نہیں ہاں اکراہ لد دین تو ہے نا جس نے دین مان لیا تو اس پہ پھر زبردستی کی جائے گی جو نماز نہ پڑھے اسے سزا دی جائے گی جو روزہ نہ رکھے اسے سزا دی جائے گی یہ سزا حدودات تعزیرات یہ ساری اکراہ کے زمرے میں آتی ہیں یہ لیکن یہ فی دین نہیں ہے لد دین ہے اللہ کے دین کو جاری کرنے کے لیے جو دین کو ماننے والے ہیں ان پہ دین کا قانون جاری تو ہوگا نا تو لا اکرا فی دین کوئی زور زبردستی نہیں دین میں دین کے قبول کرنے میں جبر نہیں ہے اختیار ہے سورہ کاف کی آیت نمبر 29 میں اکرا کسے کہتے الزام الفیل الغیر لا رافی فائدہ تفسیر بیزاوی میں قاضی صاحب نے لکھا اکراہ کہتے الزام الفیل الغیر اللہ عرافی فائدہ کسی پر ایک فیل کو لازم کرنا زبردستی کہ وہ اس فعل اور اس کام میں کوئی فائدہ نہ پائے اور زبردستی اس پہ وہ کام کرانا اب دین میں تو فائدہ ہے تو دین میں جو زبردستی کی گئی ہے جو احکام اور قوانین ہیں تو اس میں تو فائدہ ہے انسان کا تو وہ اکراہ کے زمرے میں نہیں آتا یا دین بمانے عقیدہ ہے امام قرطبی نے لکھا فی و فحادل ال آیت المعتقد والملہ کیونکہ عقیدے کا محل دل ہوا کرتا ہے اور دل پہ تو کسی کا زور نہیں چلتا یا آیت جہاد اور انفاق سے متعلق ہے قاتلوا الدفاع لا اکراہ فی الدین فکول للجہاد جہادی لا اکراہ فی الدین تفسیر مظہری میں قاضی صاحب نے لکھا قتال کرو دفاع کے لیے دین میں زور زبردستی نہیں وان للجہاد لا جہادی لا الدین اور انفاق کرو جہاد کے لیے دین میں زور زبردستی نہیں پھر قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ جہاد ایک کے لیے نہیں ہے بلکہ دفاع کے لیے ہے کیا فساد کے دفاع کرنے کے لیے جیسے سانپ کو مارا جاتا ہے اس لیے کہ سانپ فساد کرتا ہے نقصان پہنچاتا ہے تو اسی طرح جہاد مجاہد کا دفاع کے لیے فساد کو دفاع کرنے کے لیے ہے لا فی الدین اکراہ رضا کے رفعہ کو کہتے ہیں ما بقائل اختیار فی القلب اور جبر سلب الرضا کو کہتے ہیں ول اختیار اور یا لا فی الدین جملہ خبریہ بمانے جملہ انشائیہ ہے لا تقرح فی الدین سورہ یونس کی آیت نمبر 99 اس کے لیے دلیل ہے زور زبردستی نہیں ہے دین میں یا زور زبردستی نہ کیا کرو دین میں قد تبین الرشد من الغی یہ علت ہے آدم اکراہ کے لیے کہ اللہ نے اختیار دیا دو راہوں کو واضح کر کے قد طبیہ نر رشدو منل گئی واضح ہے اصلاح کی راہ من الغی سرکشی کی راہ سے دونوں راہیں واضح ہے فمئی اک فربت تو جس کسی نے انکار کیا اطواوت غیر اللہ کی عبادت سے تاوت سے مراد کیا ہے امام سیوتی رحمہ اللہ لکھتے ہیں آن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال تعالیت شیطوان تاغوت سے مراد شیطان ہے پھر شیطان کی عبادت تو کسی نے نہیں کی لیکن شیطان کے امر سے اولیا کی عبادت کی ہے تو اس لیے عامر کی طرف فیل کی نسبت ہوتی ہے تو غیر اللہ کی عبادت کا عامر شیطان ہے تاغوت اور جابر ابن عبد اللہ فرماتے ہیں ان حسولہ عن تواغیتی کالحم کوہان جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰوں سے تواغید کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو جابر ابن عبداللہ نے فرمایا یہ ساہرین ہے کوہان تنزل علیہم الشیاتی وہ ساحرین جن کے پاس شیاتی آتے ہیں وہ تعاوت ہے اور اکرمہ فرماتے ہیں تعوت الکاہن ہے ترویتی نجومی ساحر اب العالیہ فرماتے تاوت و ساحر مجاہد فرماتے اعاوت و شیطان فیصورت النسانی یہ تحا کموں نہیں لئی تعوت شیطان ہوتا ہے انسانی صورت میں کہ لوگ اس کے پاس فیصلے لے کے جاتے ہیں وہ اللہ کے قانون کے خلاف فیصلے کرتا ہے وہ هو صاحب و امرحم اور حضرت امام مالک را سے روایت ہے آن مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کالا من دون اللہ امام سیوتی نے در منصور میں یہ سارے اقوال ذکر کیے ہیں دوسری جل صفحہ اس پر مالک ابن انس فرماتے ہیں تاوت من دون مندون اس کو کہتے ہیں جو اس کی عبادت اللہ کے سوا کی جائے اب عبادت تو اولیاء کی بھی کی گئی لیکن ولی اس معنی کے اعتبار سے تعوت نہیں ہے کیوں ولی کی عبادت ولی کی مرضی سے نہیں کی جاتی بلکہ شیطان کے عمر سے کی جاتی ہے اور نسبت عامر کی طرف کی جائے گی تو شیطان وہ انسی ہو یا جننی ہو اسے تعوت کہتے ہیں عبادت ولی کی ولی کی عبادت نہیں ہے یہ شیطان کی ہے وکیلا مردودت الجن والانس انسی ما کلمایتغل انسان ابن عادل اللباب صفح تین سو تیس پہ لکھتے ہیں وہ جن یا انس ہو جو کچھ بھی ہو انسانوں کو گمراہ کرنے والا تعوت ہے جامع البیان سفت چوبیس اور پچیس پہ بھی یہ لکھتے ہیں تفسیر ابن عاتیہ سفد دو سو تریاسی پہ بھی یہ لکھتے ہیں ان نقت و میں امام ماوردی نے بھی یہ معنی کیا زاد المسی میں ابن جوزی نے اور تفسیر سا بھی نے صفحہ پانچ سو چار اور پانچ سو پانچ تمام علماء نے یہ معنی کیے ہیں تعوت کے یہی معنی اب قاعدہ یہ ہے کہ یہ معبود مندون اللہ اگر اپنی عبادت پہ راضی ہو تو اس کو تعوت کہا کرتے ہیں اگر اپنی عبادت پہ راضی نہ ہو تو اطلاق تعوت پر اس پہ نہیں ہوگا ہاں اتنا ہے کہ ان کی عبادت تغیان کا سبب ہے یہ تاغوت نہیں لیکن ان کی عبادت اولیاء کی عطقیہ کی صلاحہ کی عبادت یہ ان مشرقوں کے لیے تغیان کا سبب ہے مقصد یہ نہیں کہ یہ نیک اولیا عطقیہ صلاح یہ تواغیت ہے نہیں ابن عطیہ لکھتے ہیں وہ ہادی تسمیت صحیح تن فی کل مابود ان یوردا کفرعون و نمرود یہ نام طاغوت کا تسمیہ سیاح ہے ہر اس معبود کے لیے جو اپنی عبادت راضی ہو جو اپنی عبادت پہ راضی ہو جیسے فرعون اور نمرود وام مل ملا یرا ذلك ہر چیز وہ ہے جو کہ اپنی عبادت پہ راضی نہ ہو جیسے او علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام و ملا یاقل اور وہ جو اس پہ سمجھتے ہی نہیں کل اسنامی جیسے بت تو فسمیہ فسما ذال کفی حقل آبادہ ان کو تعوت کہا گیا آبادہ کے حق میں یعنی یہ ان آبیدین کے تغیان کا سبب بنے ہیں تفسیر ابن عطیہ صفحہ 283 ابن عادل نے صفحہ 331 میں اللباب اور تفسیر المراغی میں احمد مصطفیٰ مصری نے صفا ستارہ تیسری جلد اور غرائب نے دوسری جل صفحہ سولہ اور سالبی نے پانچ سو پانچ نمبر صفحہ پہ ایمانہ کیا ہے اور ابن جریر کا بہت اچھا کلام ہے میں اکفر باہوتی تفسیر تبری ابن جریر کی لکھتی ہے اے مئی اکفر بابودیتی کل من مندون ویو مم بلا اے ویو صدیق اللہ جس کسی نے انکار کر دیا ہر معبود باطل کی عبادت سے وی امین بلّہ وی ام بلّہ اور ایمان لے آیا اللہ پر یعنی تصدیق کر دی کہ اس کا اللہ وہ ایک اللہ ہے ان اللہ ہو ہا ا لائے ان سے غیر ہے وہ ایک اللہ ہے اور پھر لکھتے ہیں تفصیر تبری میں ابن جریر اسواب یہ انمک تفاصیر ہے اچھا اکثر مفصرین پھر اس سے اقتباسات کرتے ہیں تو لکھتے ہیں اسواب من القلی اندی ان کلوزی تغیان اللہ فعبد من دونی اما بھی قاہر ہو صحیح بات اقوال میں سے بہتر قول میرے نزدیک یہ ہے کہ تاغوت سے مراد ہر وہ تغیان کرنے والا اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے سوا یا زور زبردستی سے بس یہی تاغوت ہے می فرب طاوت می فرب مابودی من مابودی اللہ۔ وی ام بلّہ صدیق اللہ اللہ یہ بہترین تفسیر ہے جس کسی نے انکار کر دیا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت سے اور ایمان لے اللہ پر یعنی تصدیق کی کہ اس کا الہ صرف ایک اللہ ہے اسی لیے خواجہ خورد کہتے تو کہ گورے مردان را پرستی بکردی گارے مردان کندرستی درستی درستی تو کب تک مردوں کی قبروں کو پوچھتا رہو پوچھتے رہو گے بکردگار مردان کن درستی مر لوگوں کے کردیگار پر پروردیگار کے ساتھ اپنا معاملہ اور رشتہ درست کر لو یکفر بتود وی ام بلاہ فق دستم س قبل تو یقیناً اس نے مضبوط تھام لیا اور وطل مضبوط کڑی کو اوروطل وسخا سے مراد کیا ہے تفسیریں ماوردی ان والعیون و صفحہ تین سو اٹھائیس پہ لکھتا ہے عروت الوسقاء المان و اللہ کی توحید کا ایمان یا عروت الوسقا دوسرا معنی وہ کرتے ہیں القرآن یا عروت الوسقا تیسرا معنی وہ کرتے ہیں سنت سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سمرقندی میں تفسیر بحر العلوم میں مانا کیا ہے اور و مضبوط کڑی جو کہ ایمان باللہ اور قرآن اور سنت رسول ہے اس کو تھام لیا لن فسام لها لن قطا اللہ بشو بھاتی و شکو سیر تبری لن فسام اللہ اے لن قطا اللہ نہیں ہے ان قطائشو لوسقا کے لیے شبہات اور شکوک سے لوگ اعتراضات کریں گے لیکن غیر اللہ کی پوجا سے انکار کرنے والا ایک اللہ کی علوہیت کا اقرار کرنے والا مضبوط کڑی کو تھامنے والا ہے کسی کے اعتراض اور شبہ سے یہ کڑی ٹوٹنے والی نہیں لنف ساملہ نہیں ہے جدا ہونا اور ٹوٹنا اور ان قطع اس کے لیے بے و و شکوکی یا سمرقندی کہتے ہیں لنق تالہ من الجنت جنت سے جدا ہونا اور ٹوٹنا نہیں بس یہ جائے گا جنت من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنت واللہ سمیون علیم اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے سننے والا ہے ہر کسی کی آواز کو سنتا ہے علیم جاننے والا ہے دلوں کے راز کو جانتا ہے اللہ ولی اللہ دینا منو یخر جو من الماتی النور اللہ ولی ہے دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے ہیں ہر مومن اللہ کا ولی ہے اور اللہ ہر مومن کا ولی ہے ایمان جس کا اللہ کی قرآن پہ ہو یخرجہم اللہ کی دوستی کا اثر دیکھیے یوخر جو نکالتا ہے اپنے اولیاء کو الظلمات اندھیروں سے الا نور روشنی کی طرف ظلمات جمع ہے نور مفرد ہے اندھیرے تو زیادہ ہیں لیکن روشنی ایک ہے روشنی اللہ کی کتاب ہے اور صاحب کتاب کی تعلیمات ہیں ایک ہی چیز ہے ولدینہ کفرور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اولیا الطاغوت ان کے دوست شیطان ہیں طاغوت ہے کافروں کے دوست طاغوت ہیں اور مومنوں کا دوست اللہ ہے الائے کا حزب اللہ یوخری جونا ہم نوری المات نکالتے ہیں یہ شیاتین اپنے دوستوں کو نور سے اندھیروں کی طرف قرآن سے ہٹاتے ہیں اندھیروں میں ڈالتے ہیں الائے کا صابن ناری ہم یہ لوگ جہنمی ہیں اور یہ ہوں گے اس جہنم میں ہمیشہ اب مثالیں اصحاب الرشت اور اصحاب الغی کی مثالیں اصحاب الرشت کی مثال جیسے ابراہیم اور اوزیر عالیہ مسلوات و تسلیمات نبینا علا نبی السلات وسلام اور اصحاب الغی کی مثال میں نمرود کو بیان کیا جا رہا ہے عالم تر آج ابراہیم آفی ربی آیا تو نہیں دیکھتا یعنی تو نہیں جانتا الادی الم تارا کے بارے میں ہم نے کل تفصیل کی تھی آیا تو نہیں جانتا الادی اس شخص کو حاج ابراہیم فی ربی جو جھگڑا کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے اس کے رب کے بارے میں فی ربی ہے فی توحید ربی رب کی توحید و فی ربوبیت بھی ربی رب کی ربوبیت اور حاکمیت میں جھگڑ رہا تھا یہ اپنے آپ کو حاکم کہہ رہا تھا اور ابراہیم احکم الحاکمین کی حاکیمیت کے بیان کا بیان کر رہے تھے رب بمانے حاکم ہے یہاں فیصلہ کرنے والا ابراہیم اس پہ کھڑے تھے کہ حاکم احکم الحاکمین اللہ ہے نمرود کہہ رہا تھا کہ فیصلے میرے بھی ہو چلتے ہیں جھگڑا رب کی ربوبیت میں تھا قالا ہی و امید ان آتا اللہ الملکہ اس وجہ سے جھگڑ رہا تھا یہ نمرود کے دی تھی اللہ نے اس کو بادشاہی دنیا کی بادشاہی اللہ نے دی تھی یہ دنیا کی بادشاہی کے نشے میں احکم الحاکمین کی حاکمیت سے انکار کرنے والا تھا کبھی ہوتا ہے اس طرح اللہ اس انسان کو تھوڑی سی طاقت دے دے تو اللہ کی طاقت کو بولا بیٹھتا ہے پھر اللہ جھنجھوڑتا ہے تو سپر پاور کا دعوی کرنے والا سرخ آنکھیں لے کے روتا ہے اللہ اللہ چھوٹا سا وائرس آیا تو ورلڈ آرڈر قائم کرنے کے دعوے دار نیشن آف امریکہ اتنی ٹیکنالوجی اتنا اسلحہ اتنی فوج اتنا مال کتنا دبدبا اور روب اور طاقت کا نشہ اب جب ہزاروں مر رہے ہیں تو انہیں راہ نجات نظر نہیں آ رہی کبھی کس پہ الزام لگایا کبھی کس پہ الزام لگایا بڑی بڑی سلطنتوں کو طاقتوں کو اللہ نے اپنی طاقت دکھا دی میرے رب کی کتنی طاقت ہے اس کا تو اندازہ ہی نہیں حد ہی نہیں الم تر اللہ حاج براہیم فی ربی آیا تو نہیں دیکھتا اس شخص کو جو جھگڑ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں ان اس وجہ سے یہ جھگڑ رہا تھا اللہ ملکہ کے دی تھی اس کو اللہ نے بادشاہی دنیا کی براہیم ربی اللہ نبی کی بات دلیل کے ساتھ ہوا کرتی ہے یہ تو دلائل کی لڑائی ہے اب انہوں نے گالیوں کی لڑائی بنا لی مناظرہ کیا ہے بس بہت گالیا جیسے شیوں کا ذاکر بڑا ذاکر وہ ہوتا ہے جو صحابہ کے بارے میں بہت گلی زبان استعمال کرتا ہے تو یہاں بھی بڑا مناظر وہ ہوگا جو بڑی بڑی گالیاں دے او ہو یہ سلطان المناظرین ہے شاب سے جو دوسروں کی تحقیر اور تزلیل میں ماہر ہو اسے مناظر کہتے ہیں شاب سے نبی دلیل سے بات کرتا ہے نبی کا وارث بھی دلیل سے بات کرے گا اس ابراہیم اب راہیم اور و یمیت جب فرمایا ابراہیم علیہ السلاط وسلام نے میرا رب الدی وہ ذات ہے یو و یمیت جو زندہ اور کرتا ہے اور مارتا ہے جس کے ہاتھ میں دستے قدرت میں زندگی اور موت ہے وہی رب ہے انا قالانی و امید تو اس نے کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں ایک قیدی رہا ہونے والا تھا اسے بلا کے قتل کر دیا اور دوسرا قتل کیا جانے والا تھا اسے بلا کے رہا کر دیا کیا دیکھو زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے مرنے والے کو زندہ اور زندہ رہنے والے کو مار دیا میں نے قال ابراہیم فین اللَّهَ حیاتی بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ الم مشرقی فاتی بھی المغرب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پس یقین اللہ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے تو تو نکال دے اس سورج کو مغرب سے تو اسے طلوع کر دے مغرب سے یہ انتقال دلیل عقلی سے دلیل حسی کی طرف اصول مناظرہ میں ایک بات یہ ہے کہ ایک دلیل کو چھوڑ کر دوسری دلیل کی طرف جانا یہ ذوف کی علامت ہوا کرتی ہے اب چاہیے یہ کہ جو پہلی دلیل بیان کی تھی اسی کو ثابت کر دے لیکن اس دلیل کو چھوڑ کے دوسری دلیل بیان کر رہے ہیں تو یہ تو علامت ذوف ہے جواب یہ ذوف کی وجہ سے انتقال من دلیل ان دلیل ان نہیں ہوا بلکہ یہ نمرود کی عقل پہ تالے پڑے تھے پہلی دلیل تو عقلی تھی اور نمرود کو عقل نصیب نہیں تھا عقل اس کو اس کے پاس نہیں تھی اسی لیے یہ دلیل عقلی جو موس... ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی ہے اس پہ نمرود نہیں سمجھ سکتا تھا تو اسے سمجھانے کے لیے دلیل عقلی سے دلیل حصی کی طرف انتقال کیا جو محسوس ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ یہ سورج اللہ مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے اس کو تو, تو اگر حاکم ہے اور تیرے فیصلے چلتے ہیں اور تو اختیار رکھنے والا ہے تو اس سورج کو مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کر دے اب یہ تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہاں میں کر دوں گا کرنا تو اس کی بس کی کام نہیں تھا اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ سورج مشرق سے میں طلوع کرتا ہوں تیرا رب اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھائے کیونکہ اس سے بڑے بڑے عمر والے لوگ موجود تھے اس کو کہہ دیتے یار یہ کیا کہہ رہے ہو تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ سورج مشرق سے طلوع ہو رہا تھا تو اب اس کے پاس کوئی بہانہ راہ فرار باقی نہیں رہی قال ابراہیموں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پس یقینا میرا رب اللہ لاتا ہے سورج کو من المرقی طلوع کرتا ہے سورج کو مشرق سے فات بہا من ال تو تے آ اس کو یعنی طلوع کر دے اس کو مغرب سے اب اس کے پاس جواب نہیں تھا تو فبو ہی تلدی کفر اس کے دلائل منقطع ہو گئے فارسی تمام شب ختم ختم علماء لکھتے ہیں فیہ ہی دلیل اعلی جواز المنازرتی ماہل باطلی اس آیت میں مناظرے کے جواز کی دلیل ہے باطلوں پرستوں کے ساتھ باطل پرستوں کے ساتھ دوسرا جواب یہ دلیل ابراہیم علیہ السلام نے ایک کو چھوڑ کے دوسری دلیل اختیار کی یہ دلیل انتقال تھا دلیل خفی سے دلیل جلی کی طرف اور یہ انتقال نمرود کی جہالت کی وجہ سے ہوا تفسیر بیزاوی نے کہا یا یہ ترقی فی دلائل ہے جیسے سورہ شعرا کی آیت نمبر چوبیس پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس میں ترقی فی دلائل ہے اور یہ تو مناظرے کا کمال ہے مواہب الرحمان میں صفح بائیس پہ ایک جواب ہے وہ بھی اچھا جواب ہے وہ فرماتے ہیں انوحی کے ساتھ نمرود نے تصرف کا دعوی کیا تو جب یہ تصرف کا مدعی بن گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تصرف دو قسم کے ہیں امور معقولہ میں اور امور محسوسہ میں اب تو امور محسوسہ میں اظہار تصرف کر کے دیکھا سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دیکھا تو اگر تو امور محسوسہ میں تصرف کر سکتا ہے اظہار تصرف کر سکتا ہے تو معقولہ میں بھی ہوگا تو فبوہ تل کفر حیران ہو گیا کا اناما الق یفیف الحجر تو کہے گا اس کے منہ میں کسی نے کیچڑ ڈال دیا پتھر ڈال دیا اب اس کا منہ ہیلتا ہی نہیں فبوہت کفر و اللہ علیہ دل ہمارے مشائق کرام کے مناظرے اسی طرح ہوا کرتے دو تین باتوں میں بےدتیوں کو ملزم کر دیتے تھے خاتم یہاں <سؤال> مہینے مہینے مناظرے چلتے ہیں کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلتا اور مناظرے کے بعد ایک کہتے ہیں منگ گٹلے اور دوسرا کہتے ہیں ہم جیت گئے کلی مرالا کریتن اصاب رشد میں سے دوسری مثال یا مثال اس شخص کی اس ہستی کی اس نبی کی مرہ الا کریتن جو گزر رہے تھے گاؤں پر بیت المقدس وزیر السلاط السلام یہ بیت المقدس فلسطین کا علاقہ ویران ہو چکا تھا تو جب یہاں سے گزرے وہی اقاویت ان اللہ اور یہ گرا ہوا تھا اپنی چھتوں پر عروش چھپر کو کہتے چھپروں پر کالانا دلہ ہو باد موت تو فرمایا ازیر علیہ السلام نے کس طرح زندہ کرے گا اس کو اللہ اس کی موت کے بعد اس گاؤں کو اللہ کیسے آباد کرے گا یہ تعجب کے طور سے انہوں نے فرمایا کیونکہ وہ گاؤں اتنا ویران ہو چکا تھا کہ اس کی آبادی تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا مات اللہ میں سما باط ہو تو, تو فات کر دیا ان کو اللہ نے سو سال اور پھر سو سال کے بعد سما باسو پھر اٹھایا اللہ نے ان کو پھر اللہ نے اٹھا دیا کالا کم لبتا تو فرمایا اللہ نے سلام سے کتنا وقت گزارا ہے آپ نے کتنے وقت آپ سوئے تھے قال لبست یوما او باد یوم تو انہوں نے فرمایا میں نے وقت گزارا ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ کم لبستا علماء لکھتے ہیں سفر وقتی ہونا چاہیے سفر میں واپسی کا کی کوشش جلدی کرنی چاہیے عزیر علیہ السلام صبح کے وقت روانہ ہوئے تھے کہ اللہ نے ان کو وفات کر دیا تو عصر کے وقت پھر اٹھے تھے سو سال بعد تو معلوم ہوا بس یومن بعد یومن بلکہ دن کا کچھ حصہ پورا دن بھی نہیں گزارا پورا دن بھی نہیں گزارا یومن بعد یوم ایک دن گزارا ہے یا دن کا کچھ حصہ گزارا ہے میں نے کالا لبست تو یومن او باز یومن قال بل لبست میاں عامن تو فرمایا اللہ نے بلکہ تو نے وقت گزارا ہے سو سال سو سال کا وقت گزارا سو سال تک زمین کے سر پہ غزیر علیہ السلام پڑے تھے لیکن انہیں پتا نہیں چلا اب قبر والے جانتے ہیں جو قبروں کے اندر پڑے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں ان کو سب پتا چلتا ہے وہ سنتے بھی ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں وہ ایک منجور یوسف کدا کی کتاب ہے کچکول نامہ اس پہ لکھا ہے کنجش نشیند برقبر مردہ بداند مادا نر جب چڑیا قبر پہ بیٹھ جائے تو قبر والے کو پتا چلتا ہے کہ یہ نر ہے کہ مادہ ہے یہ نر ہے کہ مادہ ہے دیکھو کہتے ہو اولیاء نے لکھا ہے بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں آیا ہے کنجش نشینت برقبر مردہ بدانت مادہ نر تو پتہ چلتا ہے نا قبروں والوں کو تو اس کا جواب کیا ہے ایک عالم نے ایک عالم ہے وہ فرماتے ہیں رسول حق و زیرس چونب مردہ زی مدت مرد صد سال و بردا ابو الحسن دائری کچکول نامہ میں لکھتے ہیں اور یوسف کدا کی کتاب تھی تحفۃ الکچول نامہ یہ ابو الحسن دائری کی کتاب ہے تحفت النسائے وہ کہتے ہیں نمور داہچ بینت حال زندہ نشنود اقوال زندہ او اقوال زندہ رسول حق از رسچوں بردا زمدت مدت گیزت سال بردا مردہ زندہ کی احوال کو نہیں جانتا اور نہ زندہ کی اقوال کو سنتا ہے حق رسول ہے اللہ کے ازیر جو فوت ہو چکے تھے سو سال زمین کے سرے پہ پڑے تھے لیکن سو سال تک انہیں کچھ پتا نہیں چلا سو سال بعد اٹھے تو اللہ نے پوچھا کم لب استا کتنا وقت گزارا ہے تم نے کالا لبست یومن او باد تو فرمایا حضیر علیہ السلام نے میں نے وقت گزارا ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ کال تو اللہ نے فرمایا بلکہ تو نے وقت گزارا ہے سو سال فن ضرۃعامی کا و شرعبی قلمی تسنّہ دیکھیے آپ اپنے طعام کو اور اپنی اپنے شراب کو پینے کی چیز پانی کو لمیت لم لمیاتی سنون سالوں کے گزرنے سے لم اور حسنون سنون امام زجاج نے مانا کیا ہے سالوں کے گزرنے نے اسے اس کے رنگ اور اس کے ذائقے کو خراب نہیں کیا ابو عبیدہ مانا کرتے لمتا حسنون فیصیر و متغیر ایسے سالوں کے گزرنے نے اسے بدلا نہیں ہے لمیت سنا وانظر ذرا حمار کا اور دیکھیے آپ اپنے گدے کی طرف اس سے چند باتیں معلوم ہے اپنے ساتھ اپنا کھانا اور زاد راہ لیتے ہیں توکل اسے نہیں کہتے کہ کچھ نہ لو کچھ اس اسباب اور زیادے راہ اور سفر خرچہ نہ استعمال کرو بس اللہ پہ اعتماد ہے نہیں اسباب استعمال کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا اسے توقل کہا کرتے ہیں تو نبی اپنا کھانا پینا اور اپنی سواری اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں اللہ کے نبی اور دوسری یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جو چیز جلد خراب ہونے والی تھی وہ خراب نہیں ہوئی تو عام اور شراب جسے تھوڑا وقت رکھ لگتا ہے حمار وہ تو ذرہ ذرہ ہو چکا تھا ون ظرلا ہمارے کا اور دیکھی اپنے گدے کی طرف علی نجال کا یلناسا تبیرو سوچو اس لیے کہ ٹھہرایا ہے ہم نے آپ کو اپنی قدرت کی نشانی لننا سے لوگوں کے لیے ایک نبی اللہ سے مانگتا ہے کسی اور سے نہیں مانگتا دوسرا نبی اپنے حال سے خبردار نہیں تو جہان کے حال سے کیا خبردار ہوگا اور تیسرا موت کے بعد زندگی یہ آیت الناس معلوم ہو گئی نا اللہ کی قدرت کی نشانیاں لوگوں کے لیے اللہ نے ظاہر کر دیوں زیر علیہ السلام کے اس واقعے کے ساتھ ولی نہ کا اور اس لیے کہ ٹھہرا دے ہم آپ کو آیت النا سے دلیل لوگوں کے لیے ون زر دیکھیے آپ ان ہڈیوں کو کئی فن شیزوحا حرکت کو کہتے ہیں کس طرح اٹھاتے ہیں ہم اس کو کئی فن شیزوہا سما لحما پھر پہناتے ہیں ہم اس کو گوش فلم ماتبیہ لہ جب ظاہر ہو گیا عزیر علیہ السلام کو یہ سارا واقعہ دیکھ لیا کہ ہڈیاں اٹھی ڈھانچہ بنا اس پہ گوش آیا اس پہ چمڑا آیا اس میں روح اللہ نے ڈالی اور وہ زندہ ہو گیا گدہ تو اللہ قادر ہے اللہ نے دکھا دیا تو پھر فلما تبئی ان جب ظاہر ہو گیا عزیر علیہ السلام کو یہ سارا کچھ تو کالا عالم تو فرمایا عزیر علیہ السلام نے میں خوب جان گیا ان اللہ اعلیٰ کلی شعین قدیر کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے میں جان گیا جان گیا تو معلوم یہ ہو گیا کہ مردہ زندوں کے حالات سے نہیں خبردار نہیں ہوتے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعد موت بدن میں روح نہیں ہوتی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مردے نہیں سنتے اب یہ لوگ چیخے لگائے نا کہ مردے سنتے ہیں ان سو سالوں میں کتنی گرمیاں سردیاں طوفان زلزلے اور انقلابات گزرے ہوں گے ہوائیں لیکن وزیر علیہ السلام کو کچھ پتا نہیں چلا لیل و نہار کا بدلنا موسموں کا بدلنا بارشوں کا بس برسنا سب کچھ ان کے اوپر ہوتا رہا لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں محفوظ رکھا اور سو سال بعد جب اٹھے تو کہہ رہے ہیں لبست یوم انوباد یوم وعث ابراہیم اور ربی عرینی کئی فتح اور یاد کرو کہ فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب دکھا دے مجھے کئی فتح علم موتا کئی فتح کس طرح آپ زندہ کریں گے مردوں کو کیفیت کا استفصار ہے ابراہیم کو شک نہیں تھا حدیث میں آتا ہے نخن حق کو بھی شک کہ میں ابراہیم ہم ابراہیم سے زیادہ شک کے حقدار ہے تو جب ہم شک نہیں کرتے تو ابراہیم کیسے اللہ کی قدرت میں شک کریں گے شک نہیں کیا تھا بلکہ مشاہدہ مانگ رہے تھے کیفیت کیفیت کا مشاہدہ کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا تو کیسے کرے گا تو کرے گا ہمارا تو ایمان ہے تو ابراہیم کا بھی ایمان تھا اس ایمان میں شک نہیں تھا مردوں کے زندہ کرنے میں شک نہیں تھا یاد کرو کہ فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے میرے رب دکھا دے مجھے میں تو مانتا ہوں تو دکھا دے مجھے تو تو مردوں کو زندہ کرے گا میں مانتا ہوں لیکن دکھا دے مجھے کئی فت موتا کیسے زندہ کرے گا تو مردوں کو قالا ولم تو اللہ نے فرمایا یا تو نہیں مانتا تیرا ایمان نہیں ہے ایمان تو ہے قال بلا ابراہیم علیہ السلام تو السلام نے فرمایا تھا بے شک بے شک میرا ایمان ہے ایمان ہے علم استدلالی ہے لیکن علم مشاہدی چاہتا ہوں ولا قلیطمین نہ قلبی اس سے معلوم ہوا کہ علم استدلالی سے علم مشاہدی کا درجہ اونچا ہے یہ قوی ہوتا ہے ولا قلیتمین نہ قلبی لیکن اس لیے کہ مطمئن ہو جائے میرا دل ایمان کے اوپر درج اطمینان دلائل مشاہدی کو دیکھنے کے ساتھ ہوگا تو اللہ مجھے اطمینان قلبی دے دے ایک معنی لیت مینہ قلبی بھی استجابتی دعائی میری دعا کے قبول کرنے سے میرا دل مطمئن ہو جائے کہ آپ میری دعا کو قبول فرما دیں خالا فخذ ارباتم مینت تعیری تو اللہ نے فرمایا پکڑ لے چار چار مینت تعیری پرندوں میں سے تو جلالین یہاں لکھتے ہیں دیک ایک مرغا تھا ایک کوا تھا ایک کبوتر تھا ایک تاؤس تھا مور تو اس کی ضرورت کیا ہے بس چار اب ہیموما اب ہم اللہ ہو رسول مبہمی رکھو اس کو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے مبہم رکھا ہے جس کو وضاحت کی ضرورت نہیں جب اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں کی وضاحت تو ہمیں کیا ضرورت غالف خزر بات منت تیری تو اللہ نے فرمایا پکڑ لیجیے چار پرندوں میں سے فسر دو کراتے ہیں فسر یا فسر سر ہونا زم ساتھ کے زمے کے ساتھ مائل کرنے کو کہتے ہیں عادی کرنا اپنے ساتھ اور سر ہونا کاٹنے کو کہتے ہیں کاٹنا سر ہونا سر ہونا اجوف واوی یا یائی دونوں مانے یہاں قطعہ آ کا مانا بہتر ہے تو دونوں مانے آپ سن لیں فسر ہننا الیکا آدی کر دیجئے ان پرندوں کو اپنے ساتھ سما سمتا ہننا پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے ان کا قیمہ بنا لیجئے یا سر ہننا بادان تمل ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیجیے بادس کے اور یہ اولا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجیے بادس کے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ عادی کر دیں عادت پرندہ جب عادت ہو جائے تو اپنے مالک کی آواز سنتا ہے جانتا ہے اس کو اور اس پہ آتا ہے جاتا ہے مالک جو آواز کرے جو حکم کرے تو آپ اس کو اپنے ساتھ عادی کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے پھر ان کی قیمے کا کچھ حصہ ایک پہاڑ پر کچھ دوسرے پہاڑ پر اسی طرح ان پہاڑوں پہ ان کے وہ بدن کے ٹکڑے کیما شودا وہ سارے ادھر رکھ دیجئے کالا فضر بات امینت تحریری تو فرمایا اللہ نے پکڑ لیجئے چار پرندوں میں سے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے ان کا قیمہ بنا دیجئے اپنے ساتھ عادی کرنے کے بعد سم جالا کلی جبرمن ہن جزا پھر رکھ دیجئے ہر ایک پہاڑ پر ان میں سے کچھ حصہ کل عرفی ہے دنیا کے سارے پہاڑوں پہ نہیں بلکہ وہاں جو نزدیک چند پہاڑ تھے ان پہ رکھ دیجئے سمت پھر آواز دیجئے ان کو یا تین کا آیا تو آ جائیں گے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے مرخ کو آواز دیجیے تو پہاڑوں سے ان کے ذرات بدن کے اس کے اکٹھے ہو جائیں گے وہ مرغ بن جائے گا زندہ ہو جائے گا آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائے گا دیکھ لیں گے آپ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر لیں گے کہ اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا اسی طرح کوے کو یا دوسرے پرندے کو یا تیسرے کو یا چوتھے کو آواز دیجیے تو یا تینہ کسائیا آ جائیں گے آپ کے پاس دوڑتے ہوئی والم اللہ عزیز الحکیم جان لیجئے کہ بے شک اللہ غالب ہے حکمتوں والا ہے مسل الدین فکو نام فی سبیل اللہ کا مسلی مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں جیسے مثال ہے ایک دانے کی امبتت سبا سنابلا امبتت سبا سنابلا جو کہ نکالتا ہے سات بالیاں سات بالیاں نکالتا ہے فی کل سمب التمیا تو ہر ایک بالی میں سودانے ہوں سے سودانے ہوں یعنی یہ ترغیب الفاق ہے مثال کے ذریعے اور منفقین اور بخالا کے درمیان فرق واضح کیا جا رہا ہے آیت میں فرق واضح کیا جا رہا ہے مسل اللہ نام مثال ان لوگوں کی ان فیکو ہوں فی سبیل اللہ جو انفاق کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی رامک کا مسلی حبتن جیسے مثال ایک دانے کی امبت سباسنا بلا جو کہ اگاتی ہے اگے اس سے اگے سباسنا بلا سات بالیاں بالے فی کل سمبلتن ہر ایک بال میں سمبولا ڈالی اور بالی میت تو حبہ سو دانے ہوں ایک دانے سے سات نکل جائے اور ہر ایک سات ہر ایک بالی میں سو دانے ہوں یعنی ایک ضربے سات سو اجر اللہ دے گا و اللہ یوزائف المئی شاہ اور اللہ دو چند کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور بھی اضافہ کرتا ہے یوزائف یہاں وہ روایت انچاس کروڑ والی ہے ہی نہیں انچاس کروڑ کی کوئی روایت ہی نہیں یہ دو احادیث اور دو روایتوں کو انہوں نے ضرب دیا ہے ہمارے تبلیغ والی ساتھی امام شوکانی نے یہاں وہ نقل کی ہے پھر اسے ضرب دیا ست ست انچاس بنایا اور اس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کی راہ میں ایک نیکی انچاس کروڑ کے برابر ہے اور پھر اللہ کی راہ صرف اس تبلیغ کو سیروزہ اور چلّا اور اس کو کہا گیا تو اس پہ عام علماء رد کرتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے اور یہ روایات قابل استدلال نہیں ہیں بس اللہ چاہے جسے تو انچاس کروڑ سے بھی زیادہ دے گا واللہ اللہ عشا و اللہ ہوا لی علیم اور اللہ فراخلم والا ہے اللہ فراخلم زمیندار جب دانہ زمین میں ڈالتا ہے تو چند باتوں کا لحاظ کرتا ہے چند باتوں کا خیال کرتا ہے تو منفق کو انفاق میں بھی ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے نمبر ایک اچھا تخم ہو تو اچھا مال لگاؤ انفاق کرو تو مما تحبون جو تمہیں پسند ہو اچھی چیز خرچ کیا کرو وقت کا خیال کرتا ہے جب ضرورت زیادہ ہو تو اس وقت فائدہ زیادہ ہے جیسے صحابی تھوڑی سی کجورے لے کے ہاتھ میں آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے مال کے سرے پیسے رکھ دو اور حدیث میں آتا ہے صحابی کے ایک ہاتھ ایک لب ایک مٹھ بر کھجور کا اجر اور ثواب اور درجہ اتنا زیادہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ احد کے پہاڑ کے جتنا سونا بھی خرچ کر لیں ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب انفاق کیا تو یہ آیتیں نازل ہوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ما ورر عثمان و ما بعد هذا اليوم تبوک کے وقت عثمان کو اس کے بعد کوئی عمل بھی ضرر نہیں دے گا عثمان اللہ کا محبوب بن گیا تو وقت کا خیال زمین اچھی ہونی چاہیے نہیں مصارف کا لحاظ کرنا چاہیے اور حفاظت حفاظت یعنی لاتب تلو صداقات کم بلمن والا زباد میں آ رہا ہے ریا الناس اپنا مال لگاؤ گے اپنا مال لگاؤ گے اور اچھا مال لگاؤ گے وقت پہ لگاؤ گے صحیح جگہ پہ لگاؤ گے اور حفاظت کرو گے جیسے کہ زمیندار اپنی فصل میں لحاظ کرتے واللہ عاسن علیم اور اللہ فراق علم والا ہے اللہ دینفقو نام والی سبیل اللہ آداب انفاق کے وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں فقو من پھر پیچھے نہیں بھیجتے اس کے جو انہوں نے خرچ کیا ہے من نن من نن ولا ازاؤ بری بلی باتیں ازا جو سائل کو بری بلی باتیں کہ جاؤ تم سے تنگ ہو گیا من نہیں ہوگا اور ازا لسائل بھی نہیں ہوگا تو لہما جرحم ان من ان کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے ہاں اور نہیں ہوگا خوف ان پر آنے والے وقت کا اور نہ یہ غمگین ہوں گے تیر وقت گزرے ہوئے وقت پر قول معروف ہوں خیر من خیرمن صدقہ ازا قول بات معروف اچھی اور بخشش کا کلمہ مغفرت یہ بہتر ہے اس صدقے سے یت بروحا جس کے پیچھے بری بری باتیں ہوں ازا کیا معنی قول معروف معروف کسے کہتے ہیں رد السائل بطریق احسن سائل کو واپس کرنا اچھے طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اٹھائیس اللہ تو تیرا بھلا کرے معاف کر دے یا اللہ تیرے لیے کوئی اور انتظام کرے یا معروف سے مراد شریعت کے برابر بھائی بات بھائی مجھے معاف کر دے اور مخ فیرتن سے افوان سائل بھی مراد ہے سوال کرنے والے سے معافی مانگنا مجھے معاف کر دے میں تیری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا یا مخف رتن سائل کے لیے اللہ سے معافی مانگنا سائل کے لیے اللہ سے معافی مانگنا یا اللہ اسے معاف کر دے یہ تیرے بندوں سے سوال کر رہا ہے چاہیے یہ تھا کہ تجھ سے سوال کرتا یا مغفرت تن اپنے لیے اللہ سے معافی مانگنا یا اللہ مجھے معاف کر دے میں تیرے بندے کی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا یا مغفرت غفارہ بمانے چھپانا پٹاول سائل کے عیب کو چھپانا یہ نہیں کہ پھر لوگوں سے کہتے رہو کہ یہ مجھ سے مانگتا ہے اور اس نے مجھ سے سوال کیا تھا اور مانگا تھا نہیں نہیں اس کے عیب کو چھپا لو بس تو قول معروف اچھی بات و مغفرتُن اور مغفرت کا کلمہ بہتر ہے اس صدقے سے یتھ بغا اذن جس کے پیچھے کیا گیا ہو اذن اذیت کو بری, بری بری باتوں کو واللہ غنی حلیم اور اللہ بے حاجت ہے مخلوق سے برداشت والا ہے یا ایو اللہ نامو اب ما قبل آیت کا تتمہ اور مثال اس کی یا یوحلدینہ امن الا تب تلو صداقاتی کم بل منی اضا <وَالْعَزَى> او ایمان والو مت باطل کرو مت ضائع کرو تم اپنے صدقات کو بالمنی جتلانے کے ساتھ ول اور بری بلی باتوں کے ساتھ من تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو من کے ساتھ ول اور بری بری باتوں کے ساتھ کل لدی انفیک مالا ہوں اس آدمی کی طرح ابتالن کا ابتال لدی باطل کرنا اپنے عمل کو جیسے کہ باطل کرتا ہے وہ آدمی جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو سے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو ریا شرکے اصغر ہے خفیف اس سے عمل تباہ ہوتا ہے تو شرک کے اکبر سے عمل کیوں نہیں تباہ ہوگا ریا کے ساتھ کسی عمل کا سمرا ختم ہوتا ہے سورہ کاف کی ایک نمبر آئے اور من کے ساتھ بھی حق کا نقصان ہوتا ہے جتلایا نہ کرو تو پھر شرک کے اکبر یعنی مشرک کا عمل کیسے قبول ہوگا جب ریاکار کا عمل قبول نہیں ہوتا کلی الفق مالہ اناس اے اب تال اب تالی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میت کے پیچھے شام کو جس دن میت ہوئی اس شام کو ما ہم پشتوں میں اسے کہتے ہیں یہ کیسے ہے جائز ہے انہوں نے جواب دیا تو عام مصنون بلا مصرف خرچ کرنا اسے نبی علیہ السلام نے شر الطعام کہا ہے ولیمہ سنت ہے لیکن غریبوں کو نہ بھی چھوڑا جائے اور مالداروں کو ولیمہ دیا جائے کھانا کھلایا جائے تو اسے شر الطعام کہا گئے حدیث میں تو مصنون تو عام بلا مصرف خرچ کرنا شر تو ہے مسنون تو خلاف سنت تو کا کیا حال ہوگا وہ کیسے جائز ہوگا احسن الفتاوا میں مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ توام مصنون بلا مصرف خرچ کرنا حدیث میں اسے شرت تو عام کہا گیا ہے تو خلاف سنت طعام یعنی میت کے شام خیرات کرنا تیجا اور جمعہ اور چالیسواں وغیرہ کرنا یہ کیسے جائز ہوگا کل لدی انفی قومالہ الناس ابتالن کا ابتال لدی مت باطل کرو اپنے صدقات کو اعمال کو جیسے باطل کرنا اس آدمی کا جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے ولا من بلّہ ولیمل آخری اور یہ ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اس کا ایمان نہیں اگر اللہ پہ ایمان ہوتا تو عمل اللہ کے لیے کرتا آخرت کے فائدے کی نیت کرتا فمت الح کما صلی صفوان اس صدقے کی مثال جیسے مثال ہے سفوان اس ہموار پتھر کی صفوان پشتوں میں اسے تبہ کہتے ہیں کم کہ صفوانن جیسے مثال اب اس ابتال کی یہ مثال بیان ہو رہی ہے صدقے کے باطل ہونے اور ضائع ہونے کی مثال جیسے ایک ہموار پتھر ہے علیہ ہی اس پتھر پہ دھول پڑی ہو درت پرتی ہوا بلن تو پہنچ جائے اسے تیز شیبادار باران بارش فتر کہو سلدا تو چھوڑ دے اس کو صاف ستھرا سلدن اے نقیم منت تراوے بالکل اب ہموار پتھر پہ تھوڑی سی دھول پڑی ہو تو تیز بارش برسے تو دھول کا تو نام و نشان ہی نہیں رہے گا اسی طرح ریاکار منفق کا انفاق ہے یا وہ انفاق ہے جس کے پیچھے من اور اضا ہو جس پہ ریا کی بارش ہو جس پہ من اور رضا کی بارش ہو تو اس بارش سے وہ پتھر ہموار بالکل صاف ستھرا اور اچھا پوچھا ہو جاتا ہے اسی طرح یہ عمل ان لوگوں کا ضائع ہو جاتا ہے وہ قدیم نہ علامہ امل امن عمل ان فجال نا ہوا منصورہ فاصاب ہوا بل الفتر کو برس جائے پہنچ جائے اس پر تیز بارش تو چھوڑ دے اس کو سلدا نقیم من التراب صاف ستھرا لاق دیرون شی مما کسبو قدرت نہیں رکھیں گے یہ کسی چیز پر اس میں سے جو انہوں نے کیا یعنی جو صدقات انہوں نے دی اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا سب کچھ تو بارش نے بہا دیا واللہ لا کوم القوم ان اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم کافروں کو و الَّذِينَ يُنفِقُونَ مبتگا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ و تصوی تم انفسم اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ابتغاء یہ مفول لہو ہے انفیکون کے لیے خرچ کرتے ہیں مالوں کو ڈھونڈنے کے لیے تلاش کرنے کے لیے اللہ کی رضامندی مرضات اللہ یہ اخلاص والے انفاق کا بدلہ ہے اخلاص کے لیے دو شرائط ہیں ایک نیت ابتغا مرزات اللہ کی اور دوسرا تصوی من انفسہم کی مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کی رضامندی و تصویح من انفسہم اور مضبوطی کے لیے اپنے آپ کی ایمان پر مضبوطی صدق ایمان صدقہ کے ذریعے اور سلب نفاق انفاق کے ذریعے تصوی من فسم کمس علی جنتن اس کی مثال اس باغ کی طرح ہے بے جو اونچی جگہ پہ ہو رب انچی اونچی جگہ کو کہتے ہیں پہاڑی چوٹی اصاب ہوا کہ برس جائے اس پر تیز بارش پہنچ جائے اس کو تیز بارش اگر تیز بارش برسے تو وہاں پانی رکتا نہیں اس باغ کی درختوں کی جڑوں کو خراب نہیں کرتا چونکہ جس جس باغ میں پانی رک جائے وہاں بھی فصل اور درخت خراب ہو جاتے ہیں ضرورت سے زیادہ پانی ہو جاتا ہے تو, تو یہاں تو یہ تو اونچی جگہ پہ ہے ضرورت کا پانی وہ باغ جذب کر کے غیر ضروری پانی کو بہا دیتا ہے تو اصاب اگر پہنچ جائے یعنی برس جائے اس پر وا تیز بارش فعاتت او کولا حاض تو دیتا ہے یہ اپنا میوہ اور سمارا دو چند فعلم یوسب اگر نہ پہنچے اس پر تیز بارش فتل اے فیکفی ہی طلن تو کافی ہے اس لیے کے لیے شبنم اونچی جگہ پہ شبنم برستی ہے تو وہ بھی پانی کی جگہ ان درختوں کو نمی دے دیتی ہے فتل اے ہی طلن جو باغ نیچے ہوتا ہے وہاں پانی ٹھہرتا ہے اگر بارش زیادہ ہو جائے تو بھی نقصان اور اگر بارش نہ ہو تو وہاں تو شبنم بھی زیادہ نہیں پہنچتی تو تو بھی نقصان ہے واللہ بِمَا تَعْمَلُونَ ملون بصیر اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے اللہ دیکھنے والا ہے سب کچھ کو آیا کمنت الح تم من خیر ہوا نا بن آیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ ہو اس کے لیے باغ من نخیل ان کھجوروں کا وانا بن اور انگور کا تجریم من تحتی حل کہ بہتی ہوں اس کے نیچے نہرے یعنی اس باغ میں نہرے درختوں کے نیچے بہ رہی ہوں لہوفی ہامن کلکھ تمارات اور اس باغ والے کے لیے اس باغ میں ہو ہر قسم کے میووں میں سے ہر قسم کے سمرات اور پھلوں میں سے واساب ہلکی برو اور پہنچ جائے اس کو پا یہ باغ بان بوڑھا ہو جائے اس نے ساری زندگی یہ باغ سجایا اور بنایا اور اس میں محنتیں کی و لہو ضروریت اور اس کی اولاد ہو کمزور بچے ہوں چھوٹے چھوٹے فاساب ہا اے سارن تو اچانک پہنچ جائے اس باغ کو اے تیز ہوا تیز ہوا یہاں ایسار سے مراد بڑھاپا ہے ابن قیم کہتے ہیں الکبر کیونکہ یہ بڑھاپا بھی ایسی چیز ہے کہ بس اس کے بعد مرنے کی ہوا چل جاتی ہے موت کی ہوا آ جاتی ہے تو فاصا بہا ایسار پہنچ جائے اس کو تیز اس میں آگ بھی ہو فخ ترقت تو اس باغ کو یہ بوڑا ساری زندگی باغ آباد کرنے والا سجانے اور بنانے والا باغ میں محنتیں کرنے والا اب اپنی عمر کے آخری حصے میں ہو اور اس کی اولاد بھی زو کمزور چھوٹے بچے ہوں اور اچانک اس کے باغ پہ طوفانی ہوا آ جائے اس میں آگ ہو اور یہ سارا باغ جل جائے تو اب یہ کیا کرے گا اب دوبارہ یہ باغ آباد کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا کیونکہ یہ بوڑھا ہے اس کی اولاد بھی زو ہے وہ بھی اس کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ دوبارہ سے باغ کو آباد کرے تو اب اس کے لیے ندامت کے سوا اور کچھ راہ نہیں بچتی اسی طرح وہ ریا کار ہے عمل کرتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن مخلوق کو دکھلاوے کے لیے اور من اور ازا کرتا ہے تو اس طرح ہوا جیسے کہ اس پہ تیز ہوا طوفانی آگ کے ساتھ چلے اور اس کے عمل کو جلا دے اب مرنے کے بعد قبر میں اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے اب یہ کیا کرے گا کیونکہ دنیا کے بازار سے تو یہ چلا گیا قبر میں پہنچ گیا اب کیا کرے گا کزالی کئی ان اللہ آیات اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات احکام لعلکم تتفکرون خام کہ تم سوچ اور فکر کرو اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کیا کرو اس میں سوچو نا فائدہ تو اسی میں ہے اب چھ باتیں ذکر ہو رہی ہیں یہاں سے چھ باتیں اس آیت میں پہلی بات ترغیب اللہ انفاقت طیب مال لگاؤ تو اچھا مال عمدہ مال خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں یا یادینامن انفکوم ان طیباتی ماں کا سب تم او ایمان والو خرچ کرو پاکیزاؤ سے جو تم نے کمایا ماں کا سب تم مولوی صاحب کہتے ہیں ہم تو کماتے نہیں تو کیا خرچ کریں انفکو من طیبات خرچ کرو پاکیزہ میں سے ما وہ کسب تم جو تم نے کماؤ یعنی حلال مال ہو حرام نہیں وم ماہرج نہ لم نلار دے اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین میں سے اخرج نہ امام صاحب لکھتے ہیں کہ اوشر کے اعتا کے لیے اوشر کو دینے کے لیے نصاب ضروری نہیں بس فصل تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس میں سے دسواں حصہ دیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ما اخرج تلاردو ففیل اوشر زمین میں سے جو کچھ نکلے اس میں اوشر ہے باقی آئما کہتے ہیں لے سفیما قل من خمسط اوسق صدقہ کا یہ بھی حدیث ہے پانچ اوسق سے کم ہو اس میں صدقہ اور اوشر نہیں ہے ہم کہتے ہیں صدقہ کا سمورات زکوات ہے اس حدیث میں زکوات کا نصاب ذکر ہو رہا ہے ہرچہ آیت ہے تو مما مم خرجنا لکم من الارض عام ہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو زمین میں سے جو فصل نکلتی ہے اس میں سے اللہ کا حق یعنی اوشر اور نصف اوشر دے گئے اوشر بارانی زمین میں جو فصل بارش کی کے ذریعے سیراب ہوتی ہے اس پہ زمیندار کا خرچہ نہیں ہوتا اور مشقت کم ہوتی ہے بس بارانی ہے تو اس میں اوشر دسواں حصہ دیں گے نہری زمین میں جس میں کنویں لگتے ہیں نہر اور آبپاشی کا نظام اور خرچہ ہوتا ہے ٹیوب ویل بنائے جاتے ہیں اس پہ مشینیں نصب کی جاتی ہے محنت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں نصف عشر ہے اس فصل میں بیسواں حصہ ہے ولا تیم مم الخبی سمن ہو تن فیقو اور قصد اور ارادہ نہ کرو معمولی چیز کا خبیص سے مراد ردی مال ہے یہاں ردی مال زیاتیش و شی ولا تیم ممول خبی سمن ہو اور قصد و ارادہ نہ کرو معمولی چیز کا اس میں سے تن فی کو جو تم خرچ کرتے ہو ولس تم اور نہیں ہو تم لینے والے اس کے خود خود نہیں لیتے وہ ردی مال اور دوسروں کو دیتے ہو جو چلو یہ اللہ تقبی زوفی ہی مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر دو اس میں اس کے لینے میں کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے اس لیے لے لیتے ہیں ورنہ لینے کی چیز تو نہیں تھی نا والم ان اللہ غنی حمید جان لو کہ بے شک اللہ بے حاجت ہے مخلوق سے حمید اس ستائش کیا گیا ہے صفت کیا گیا ہے حمید پورا کرنے والا ہے فقراء کی حاجت کو خود ہی پورا کرنے والا حمید اب دوسری بات بخل کا وسوسہ شیطان ڈالتا ہے الشیطان شیت وانو عید و الفقرا و یامرکم مرو شیطان ڈراتا ہے تم کو فقر سے یا وعید و سے ہے وعید مانا ڈرانا یا وعدہ کبھی بالخیر ہوتا ہے کبھی بشر ہوتا ہے وعدہ بشر مراد ہے یہاں اور وعدہ بشر سے وعید کہتے ہیں معالم التنزیل میں امام بغوی نے مانا کہ یو خوف کم الفقرہ یا عید و الفقرا شیطان ڈراتا ہے تم کو فقر سے ڈراتا ہے مال نہ لگاؤ فقیر ہو جاؤ گے جیب خالی ہو جائے گی ویامرو کم اور حکم کرتا ہے تم کو بخل کا فحشا امام بغوی نے معالم التنزیل میں یہاں لکھا فرماتے ہیں کل فاہ شاہ ان فل قرآنی اللہ قرآن میں جہاں بھی فاحشہ کا لفظ آئے تو مراد اور معنی اس کا زنا ہوگا سوائے اس آیت کے کہ یہاں زنا مراد نہیں یہاں بخل مراد ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے امر پمانے وسوسہ یا مرو کو اور وسوسہ ڈالتا ہے تم کو بلفا بخل کا واللہ ہو یا عید کم مغفرت ہو وعدے سے ہے اور اللہ وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ مغفرت کا اپنی طرف سے وہ فضل اور فضل کا فضل یعنی اس انفاق کی برکت سے اللہ تمہارے ساتھ بخشش کا وعدہ بھی کرتا ہے اور مال کی زیادت کا وعدہ بھی کرتا ہے فضل مال کی زیادت اللہ نے فرشتے کو مقرر کیا ہے اور وہ فرشتے دعائیں کرتے اللہم آتی منفقا منفیقن اور دوسرے فرشتے کو اللہ نے مقرر کیا اس اس کی یہ دعا اللہ آتی ہی ممفقن حدیث میں آتا ہے فرشتے اس پہ معمور ہیں جو یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں ہر وقت اللہ آتی من فکن خالہ فن و اللہ آتی من اے اللہ جو مال لگانے والے ہوں ان کو اچھا بدلہ دے دے اور جو نہ لگانے والے ہوں بالہ ہوں ان کے مال کو تلف کر دے ختم کر دے لگانے والے کو خرچ کرنے والے کو تیری راہ میں تیری رضا کے لیے ان کو اچھا بدلہ دے دے اور جو نہیں خرچ کرتے مال کا انفاق نہیں کرتے اللہ ان کے مالوں کو تلف کر دے وال مغفرت من ہوا فضلہ اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے بخشش کا اپنی طرف سے وہ فضل اور فضل کا مال کی زیادت کا برکت کا اللہ علیم اور اللہ فراقلم والا ہے یو تل حکمت میشا تل حکمت فقدوتی خیرا کسیرا یہ تیسری بات دیتا ہے اللہ فاہم قرآن کریم کا جسے چاہے ربت کیا ہے ربط یہ ہے کہ دیکھو ایک طرف شیطان کا ڈرانا ہے تمہیں فقر سے اور وسوسہ ہے بالفا بخل کا اور دوسری طرف اللہ کا وعدہ ہے مغفرت اور فضل کا اب یہ فرق تم کیسے معلوم کرو گے یہ قرآن کے علم کے ذریعے تمہیں فہم میں آئے گا تو قرآن کے علم کی ترغیب ہے یوت تل حکمت حکمت بمانے فہم قرآن ہے یہاں جیسے سورہ نحل کی آیت نمبر ایک سو پچیس امام راضی تفصیر کبیر میں لکھتے الحکمت ہونا القرآن ال... القرآن یہاں حکمت بمانے قرآن کریم ہے قرآن عظیم ہے اور مقاتل فرماتے ہیں قرآن میں حکمت کے چار معانی ہیں حکمت بمانے مواعض قرآن قرآن کے مواعظ جیسے سورہ بقرہ کی دو سو اکتیس نمبر آیت میں ذکر ہوا دو سو اکتیس بقرہ حکمت بمانے مواعظ قرآن دوسرا حکمت فاہم و علم کو کہتے ہیں فاہم و علم سورہ لقمان کی آیت نمبر بارہ اور سورہ مریم کی بھی آیت نمبر بارہ اور سورہ انعام کی آیت نمبر انسی ایٹی نائن حکمت بمانے نبوت سورہ سواد کی آیت نمبر بیس میں اور سورہ بقرہ میں اب گزر گیا دو سو اکاون نمبر آیت میں حکمت بمانے قرآن سورہ نہل کی ایک سو پچیس نمبر آیت بلکہ عام مفسرین ذکر کرتے ہیں ابن کثیر وغیرہ حکمت معرفت قرآن مراد ہے یہاں یوتل الحکمت ابن جزئی تحصیل میں کہتے ہیں یا معرفت القرآن ماتوریدی تعدیلات میں کہتے ہیں صفح 262 پہ حکمت ہی افہم الحدود والسرائر حدود اور قرآن کے رموز اور اسرار کے فہم کو کہا گیا ہے البرہان زرکشی کی پہلی جل سفساد پہ لکھتا ہے العلم و ان لا يعلمه اللہ ظکور من الرجال علم مذکر ہے اور اس میں اس کو نہیں حاصل کرے گا اللہ ذکور من الرجال جن میں رجولیت زیادہ ہو ذکور من رجال تو جیسے یہ علم دیا گیا بڑا خزانہ اسے دیا گیا اسے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے اگرچہ اس کی جیب خالی ہے لیکن دل بھرا ہوا ہے قرآن کے علوم کے خزانوں سے تفصیر کبیر میں امام راضی نے بہت قیمتی کلام کیا یہاں کالہ باز الحکمائے کالا باز الحکم من آت اللما یمی عیارف نفس ہوا تو زلی عصابت دنیا علی اجلی دنیا ہم لیما آتا افضل ارتو لی تعلی سمت دنیا متان کلیلا و سمل علما خیرن کثیرا کیا بڑی بات ہے بعض علماء ہوکما فرماتے ہیں جسے علم دیا گیا ہو اور قرآن دیا گیا ہو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو جان لے اپنے مرتبے اور درجے کو جان لے ولایا تواز عالیہ ثابت دنیا اسے دنیا داروں کے سامنے عاجزی اور توازو نہیں کرنی چاہیے لی اجلی دنیا ہوں ان کی دنیا کی وجہ سے کیوں لے انما آتا افضل اما ارتو کیونکہ اسے جو کچھ دیا گیا ہے وہ بہت افضل ہے اس سے جو ان دنیا داروں کو دیا گیا ہے کیونکہ لی اللہ تعالی سمت دنیا متعن قلیلا اللہ نے ساری دنیا کو متعاون قلیل اور سمن قلیلا کہا ہے و سمل علم خیرن کثیرا اور علم کو خیر کثیر کہا ہے تو متائے قلیل والوں کے سامنے توازو نہ کرو تمہیں خیر کثیر اللہ نے دیا رضینا قسمت الجبار بارفینہ لنا علم جو انل علم یزالو المال یفنی ان قریبو ہم اللہ کی اس تقسیم پہ اللہ سے بہت راضی ہیں خوش ہیں اللہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے کہ اللہ نے ہمارے حصے میں قرآن کا علم اور جاہلوں کے حصے میں دنیا کا مال رکھا ہے کیونکہ ہماری دولت ان کی دولت سے اعلی ہے علم تو فنا سے پاک ہے انل علم اب قالا یا زالو و ان المال فنی عن قریب مال عن قریب فنا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور علم کے لیے تو زوال نہیں اللہ غرائب والے لکھتے ہیں فت عمل فتح عمل یا مسکین شرف العلمی شرف العلمی او مسکین دنیا دار او چودھری وڈیرے سردار نواب خان تاجر بزنس مین جاگیردار تمل یا مسکین سب کو مسکین کا تو سوچنا شرف علم علم کے شرافت میں سوچ لو کہ اللہ نے علم کو خیر کثیر کہا ہے اور تمہاری دولتوں کو دنیا کو سمن کلیلہ اور متان کلیلہ کہا گیا ہے تفسیر ابن قیم کی یہاں بہت عجیب کلام ہے وہاں علم کے مقام پر یوتل حکمتہ معی اشاؤ دیتا ہے اللہ قرآن کا علم اور فام جسے چاہے ومئی تل حکمت اور جس کسی کو دیا گیا قرآن کا علم اور فهم فقط اوتی خیرن کثیرا تو یقیناً دے دیا گیا انہیں خیر کثیر بہت بڑا خیر وما إِلَّا اللہ اولباب اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر عقل والے عقلم ومان فق تمن فقطن او نظر تم نظر یہ چوتھی بات ہے چوتھی بات تصحیح نیت نیت کی تصحیح کی طرف اشارہ ہے وہ جو کہ تم خرچ کرو من نفقت کسی نفاقہ میں سے خرچے میں سے او نظر تم من نظر نظارہ کے سلے میں اعلا بمانے عہد ہوتا ہے مقصد یہ کہ انفاق بدیون العہد ہو اور اگر بالاحد ہو تو پھر اسے نظر کہتے ہیں مانی گئی چیز میرا یہ کام اللہ کر دے تو میں اللہ کے نام پہ خرچ کروں گا نظر کے ساتھ تقدیر نہیں بدلتی لیکن اللہ بخلاء کی جیب سے نظر کی وجہ سے پیسے نکال لیتا ہے نظر اصطلاح میں کہتے ہیں عقد القلب علی اعلیٰ شعیظام ہو اعلیٰج ہم مخصوص آقد القل بھی اعلیٰ شعین و التظام ہو اعلیٰ وج مخصوص اصطلاحی معنیٰ نظر کہی ہے دل میں کسی کام کا ارادہ کرنا آزم کرنا اور اس کا التزام کسی خاص وجہ کی وجہ سے مخصوص وجہ کی وجہ سے کرنا التظام ہو اعلیٰ وج مخصوص مشکات میں حدیث ذکر ہے لا تنظیرو لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ نظر بہتر نہیں ہے ویسے ہی صداقات دے دیا کرو اللہ کے ساتھ سودا بازی نہ کرو یا یہ معنی کہ افا احد کی ترغیب ہے نظر اچھی تو نہیں بلا عہد صدقہ اور انفاق اچھا ہے لیکن اگر نظر مان لی تو اس کو پورا کرو نظر دو قسم کی نظر للہ نظر تم میں بیان ہو رہی ہے اور دوسری نظر لغیر غیر اللہ تو اس کا بیان ومال ظالمین من انصار جو غیر اللہ کے نام کی نظر کرتے ہیں تو وہ ظالمین ہیں ظالمین غرائب نے اور تفسیر مدارک نے ین ظرون فلما کو ظالمین وہ لوگ جو گناہوں میں نظر مانتے ہیں یا ابن جزی کہتے ہیں ین ظرون غیر اللہ وہ ظالم ہیں جو غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کرتے ہیں تسیل ابن جزئی کی ومان فق تم من نفقتن اور وہ جو کہ تم خرچ کرتے ہو کسی نفا میں سے آؤ نظر تم من نظر یا نظر مانتے ہو تم من نظر کسی نظر سے نظر یعنی انفاق بالعہد فن اللہ يَعْلَمُهُ تو یقیناً اللہ جانتا ہے اس کو اللہ جانتا ہے تو ریا کی ضرورت نہیں تسی نیت وہ مال مِنْ نمنسار نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی امدادی ظالم جو گناہوں کی نظر مانتے ہیں یا ظالم جو غیر اللہ کے نام پہ نظر مانتے ہیں انتبد صدقاتی فن اماحیہ اگر تم ظاہر کرو صدقات کو تو اچھی بات ہے یہ وہ انتخوہ فرا اور اگر یہ طریقہ ہے انفاق کا ربط یہ ہے علم قرآن یہ تمہیں انفاق کے طریقے بتائے گا حکمت اسی لیے کہ اور اگر چھپاؤ تم اس انفاق کو اور دے تو, تو حل فکارہ اور دو اس کو چھپا کے فقارا کو تو فوا خیر اللہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو فنی ماہیا اور اگر چھپاؤ تو یہ بھی بہتر ہے تو اس میں علماء فرماتے ہیں دو قسم کے صدقات ہیں ایک صدقات فرضیہ ہیں اس کو ظاہر دینا چاہیے فرضی صدقات کیوں ترغیباً للغیر یہ کوئی اتنی بڑی اچھائی نہیں ہے یہ اللہ نے تم پہ لازم کیا ہے زکات تو تم نے دینی ہے لیکن ظاہر دوسرے ساتھی کے سامنے دے دو بغیر ریا کے نیت کے بغیر کہ اس کو بھی ترغیب مل جائے کہ دیکھو یہ زکات دینی چاہیے بدون نیت الریا ہاں چھپا کے دینا بہتر ہے جب ترغیب کی ضرورت نہ ہو تو نفلی صداقات چھپا کے دینا بہتر ہے فو خیر الخب اب بھائی غریبوں کے ساتھ تعاون کے نام پہ چندے اکٹھے کیے جا رہے ہیں تعاون ہے اور راشن ہے اور پیکج ہے اور فلان اور فلان اور فلان ہے تو تھوڑا سا سو دو سو روپے کی کوئی اشیاء لے کے غریبوں کو دیتے ہیں تو ان سے بیس تیس تصویریں نکال کے سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیتے ہیں کہ دیکھو ہم تعاون کر رہے ہیں غربہ کے ساتھ تو یہ تو ریاکاری ہوئی دوسرا مال کسی اور کا ہے اور تم اس پہ اپنا نام بنا رہے ہو اور تیسری بات اس میں مساکین کی تزلیل ہو رہی ہے نہایت تزلیل ہو رہی ہے عورتوں کو جمع کر کے بے حرمتی اور بے پردگی کے ماحول میں ان سے تعاون کیا جاتا ہے کیا ضرورت ہے عورتوں کو مردوں کو دے دیا کر پھر رش بنا دیا جاتا ہے اور ان کو ذلت کے انداز سے تصویر کشی سے اپنے آپ کو بچا لو اللہ کے بندوں اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے اپنے بندوں کے ساتھ تعاون کی تو چھپ کے تعاون کیا کرو چھپ کے تعاون کیا کرو اپنے نام اور نمود اور ریا کے لیے تعاون مساکین کے ساتھ نہ کیا کرو اور مساکین کی تزویل تصویر کشی کے ذریعے اور ان کی تصویروں کو میڈیا پر وائرل کرنے کے ساتھ نہ کیا کرو کیونکہ مسکین اور عاجز اور غریب کی بھی عزت نفس ہوا کرتی ہے تو یہ صدقات چھپے ہوئے دیا کرو حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سات قسم کے لوگ اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں سے ایک وہ ہوں گے رجل تصدق تصد قبی صدق لا فاق فاہ ما ينفق شمال وہ آدمی جو صدقہ دے چھپا کے دے حتا کے اتنا چھپا کے دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی یہ پتا نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے تو اللہ قیامت کے دن میں دانے میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے ان کو جگاتا فرمائیں گے وَإِن صدقاتی الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا ہی اور اگر تم ظاہر کرو صدقات کو تو کیا اچھی بات ہے یہ یا یہ ظاہر کرنا صدقات کا حکم ہے غرابہ کو کہ تم اس کو ظاہر کرو اور جو منفقین ہے ان کی تعریف کرو اور تخوہ یہ حکم ہے منفقین کے لیے جو انفاق کرتے ہیں انہیں انفاق چھپانا چاہیے جو غورابا ہے ان کو منفقین کے لیے دعائیں کرنی چاہیے عثمان تو لے کے آ گئے نبی علیہ السلام اب ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں وہ ان اور اگر تم چھپاؤ ان صدقات کو او منفقین و تو حلفقارا اور دو ان صدقات کو فقیروں کو تو یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے و یو کافروان کمن آتی اور دور کر دے گا اللہ تم سے تمہاری دنیاوی تکالیف سی سے مراد تکالیف دنیاوی سور عراف میں 131 اور 168 نمبر اٹھاسٹھ نمبر اس کی تائید ہے تم صدقات دو تو اللہ تمہاری دنیاوی تکالیف کو دور کر دے گا وبائیں تم سے دور کر دے گا بہت خطرناک حالات ہیں ان حالات کے خطروں کے پیش نظر صدقات دیا کرو صدقات دیا کرو چھپ کے غورابا کے ساتھ امداد کیا کرو واللہ بما تعملون نہ خبیر اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے لئی سالئی کا ہودا یہ تسلی للمبلغ بعد بیان چوتھی بات ہے تسلی للمبلغ بیان البیان علیہ کا ہدا ہن نہیں ہے تم پر نہیں ہے آپ پر ہدا ہوں ہدایت دینا ان کو آپ کے اختیار میں ان کو ہدایت دینا نہیں ہے ہدایت و اللہ دیتا ہے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ سلاط وسلام فرماتے نمانا مبلغ و اللہ ہوں یہی میں مبلغ ہوں ہدایت دینے والا اللہ ہے تو لئی سال کا ہودہ ہم قصص کی آیت نمبر چھپن میں بھی آتا ہے ان نلا تحدیم تلا کن اللہ من میش آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ چاہیں لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے اللہ چاہے تو لئی سا کا ہدا نہیں ہے آپ پر ہدایت دینا ان کو والا کن اللہ حدی می شاہ لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے وہ ماتن فکون خیرن فلی انفسیکوم اور وہ جو تم خرچ کرو اچھے مال میں سے تو فائدہ اس کا تمہارے اپنے آپ کے لیے ہے وہ ماتنفیکون البتگا اوجھ مت خرچ کرو تم مال مگر ڈھونڈنے کے لیے اللہ کی رضامندی کو وہ مات الفیکو من خیری ہوں افیل تم اور وہ کے خرچ کرتے ہو تم جو اچھے مال میں سے تو پورا بدلہ دیا جائے گا تم کو اس کا وان تم لات اور تمہارے ساتھ ظلم بھی نہیں کیا جائے گا ما تنفقونا نفی بمانے نہیں ہے مت خرچ کرو تم مال الب تا وجل مگر ڈھونڈنے کے لیے اللہ کی رضامندی کو نفی بمانے نہیں ہے یا اسی لیے ہم نے نہیں والا معنی کیا لکارا الدین اللہ فل دی یہاں سے اب مصارف ذکر ہو رہے ہیں صدقات کے چھ باتیں ہیں نا پہلے آیت نمبر دو سو میں ترغیب لفاق طیب دو سو میں بخل کا وسوسہ شیطان ڈالتا ہے دوسری بات اور تیسری بات دو سو ستر میں تسی نیت کی طرف اشارہ اور چوتھی بات لے سا کا ہودہ تسلی مبلق کو بادل بیان اب پانچویں بات ذکر ہو رہی ہے مصارف انفاق کے لیے مصارف للفقراء خبر ہے مبتدا محضوفہ کی ان حص صدقات للفقراء تفسیر مدارک میں امام نصفی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمانہ کیا للفقراء یہ خبر ہے مبتدا اس کی معذوف ہے جو کہ صدقات ہے ان نہاد صدقات الفقارہ یہ صدقات کن کے لیے ہے ان فقیروں کے لیے ہے اللہی افسروفی صبی للہ جو کہ بن کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں افسروفی سبی للہ ہی غرائب میں دوسری جل سفت چون پہ لکھا ہے سبی لہ مختص سن بل جہادی فی یہ مختص ہے جہاد کے ساتھ قرآن کے عورف میں تو مجاہدین مشہول بالجہاد یا مشہول بالعلم جو تجارت نہیں کر سکتے جہاد اور علم کے شغل کی وجہ سے ان کو دیجیے علما پہ خرچ کرو اس میں دو ثواب ہے مجاہدین پہ خرچ کرو مال اس میں دو ثواب ہے ایک انفاق کا ثواب جو تم نے مال لگایا اللہ اس کا ثواب دے گا دوسرا دین کی خدمت کے لیے سہولت کا مہیا کرنا جب علما طلبا کو سہولت ہو تو اچھے طریقے سے دین کی خدمت کریں گے جب مجاہدین کو سہولت ہو تو اچھے طریقے سے جہاد کریں گے تو دین کی خدمت میں سہولت مہیا کرنا بھی ثواب اور انفاق بھی ثواب ہو تو لل مصارف انفاق میں سے سب سے پہلے وہ فقارہ ہیں اللہ ددین و شروفی سبی جو کہ جن جو کہ بند کیے گئے ہیں سرو مشغول کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں لا زر بن فلار دے جو طاقت نہیں رکھتے پھرنے کا زمین میں تجارت کے لیے لاستتیون ایک معنی معذورین ہے جو طاقت نہیں رکھتے تجارت کی معذورین پہ خرچ کرو یا لاستتیون روپوش ہے کشرت کثرت شہرت کی وجہ سے جہاد مجاہدین ہے اور جہاد میں مشہور ہو چکے ہیں اب اتنے مشہور ہو چکے ہیں کہ وہ دکانداری تو کر نہیں سکتے کیونکہ جب ظاہر ہوں تو گرفتار کر دیے جائیں گے تو جہاد میں شہرت کی وجہ سے کثرت شہرت کی وجہ سے لا یونہ یا علم کے شغل کی وجہ سے لا یونہ علم میں مشغول ہیں سارا دن قرآن اور حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تفسیر کبیر میں امام راضی نے یہ معنی کیا ہے لا یونہ طاقت نہیں رکھتے یا معذورین ہیں یا روپوش ہیں کثرت شہرت کی وجہ سے جہاد میں یا مشغول ہیں علم کے شعبے میں تو لا یونا زربن فل اردی طاقت نہیں رکھتے سفر کا زمین میں تجارت کے لیے یا الجاہل ہو مل جاہل یا گمان کرے گا ان پہ ناخبر جاہل سے مراد نہ خبر اغنیاء مالداروں کا من التعفف منتر کی ہی ملع عف نہ کرنے کی وجہ سے یہ تو بہت بہت استغنا کی صفت رکھنے والے ہوتے ہیں مجاہدین علماء حق پرس طلبا جن پہ کسی کا گمان بھی نہیں آتا کہ آیا ان کی جیب خالی ہے یا پیٹ خالی ہے ان کے گھر کا چولہ بوجھا ہے کبھی کبھی ایسے علماء اور ایسے خود اعتماد اور ایسے استغنا رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہراً لوگوں سے ملتے جلتے ہوئے اپنے فقر کا اظہار نہیں کرتے یہ بہت بڑے مستحقین ہیں آپ ان کو نشانیوں سے دیکھ معلوم کرو گے امام کرتوی سائید کے نیچے فرماتے ظاہری ظاہری علامات پہ حکم لگانا صحیح ہے یہ الجاہل اغنیا من تعف تعارف ہوں بھی سیما پہچانو گے تم ان کو ان کی نشانیوں سے کہ اس کا کوئی کام کاج نہیں کوئی تجارت دکان نہیں کوئی کھیتی باڑی نہیں یہ عالم یہ طالب یہ مجاہد کہاں سے اپنے ضروریاتی دنیاویہ کو پورا کرے گا کیسے اس کی ضروریات پوری ہوتی ہوں گی تعریفوں بھی سیما ہوں ابن زید فرماتے ہیں من کسرت ما جاہدو لاسر فل ارد فسارت الرد کلحا ہر بن لایت الکش ال بیان الکشف البیان بہت مجاہدین ہیں بڑے جو کہ تجارت کا سفر زمین میں نہیں کر سکتے ساری زمین ان کے لیے ادارے ہر بن انہیں گرفتار کیا جاتا ہے اشتہاری ہے ان کے سروں کا انعام رکھا گیا ہے لا توجہ نے الا اللہ فیحا عدو جس طرف جائیں وہاں ان کے دشمن ہیں تو تعریف ہوں بھی سیما ہوں آپ پہچانو گے ان کو ان کی نشانیوں سے لا سلون نا الحافہ نہیں مانگتے لوگوں سے الحافہ چمٹ کر چمٹ کر اللہ اللہ من افلو ہمت ہم یہ ان کی ہمت کی بڑی شان ہے کہ یہ اف قدرے نہیں کرتے لاس الناس الحافہ نہیں مانگتے لوگوں سے چمٹ کر حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ما اکلا حدن تو عام ان تو من عیا من عمل یہ نہیں کھایا کسی نے کوئی تو کبھی بھی اچھا اس سے کہ ایک انسان اپنے ہاتھ سے کمالے و نبی اللہ داؤد کانیا کو لمن عمل یہ دہی داؤد علیہ السلام بھی محنت کر کے کھایا کرتے تھے مظاہر کی تیسری جلد صفحہ پچاس پہ بھی حدیث ہے اور یہ صفحہ اکتیس پہ تھی جو میں نے پڑھی الکس وہ اتیب یا رسول اللہ ای القسب اتیب یا رسول اللہ نبی علیہ السلام سے صاحبی پوچھتے ہیں کون سا کسب اتیب ہے اللہ کے نبی قال عمل الرجل رجلی انسان کے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا رزق اور تجارت کا رزق طلب و کسب الحلال فریضت بعد بادل فریزہ حلال کسب کا طلب کرنا فریضہ بعد الفریضہ ہے دوسرے فرائض کے بعد تو لا سلون الناس صحافا مانگتے لوگوں سے چمٹ کرو اماتن تنفقوا من خیر فی اللہ بھی عالیم وہ کہ تم خرچ کرو من خیر کسی اچھے مال سے تو یقیناً اللہ اس کو جاننے والا ہے تو ریا کی ضرورت نہیں تصحیح نیت کی طرف اشارہ تھا اللہ دینہ یونفیکل بل علی ہر وقت مال لگاؤ گے خرچ کرو گے انفاق کرو گے اللہ دینہ وہ لوگ یونفیکونہ معلوم جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو بل علی دن اور رات کو ہر وقت یعنی سر رہوں اعلانیہ چھپ کے اور ظاہر فل ماجرحم اندر رب بھی من کے لیا جر ہے ان کا ان کے رب کے ہاں ولاح فن علیہم ولاحم یا زنون نہ ہوگا ڈر ان پر آنے والے وقت کا اور نہ یہ غمگین ہوں گے گزرے ہوئے وقت پر اللہ دینا کلون رے بالا قومن اللہ کمایا قوم الدی یا تخبت <الشَّيطان> یہ زجر ہے بخالا کو اگر مال اللہ کے دین پہ نہیں لگاتے اور مال کی محبت میں مال کو جمع کرتے ہو تو آخری میں تم سدخور بن جاؤ گے معاملات کی اصلاح کے بیان میں حرام سے ممانات ہے انفاق کرو انفاق کرو کہ حرام سے بچے رہو کیونکہ اگر انفاق نہیں کرو گے تو بخل تمہیں سود خور بنا دے گا الدین یا الربا ربا کی سے ربا کسے کہتے ہولقر ظلمشروطی ہے اجل و ضیادت و مال المخترضی ربا کہتے ہیں اس مشروط قرض کو کہ اس میں ایک نیٹا اور وقت مقرر ہو اور مال کی زیادت ہو مقروض پر دس روپے دیے تو ایک مہینہ بعد گیارہ دو گے رشوت اور ربا جس قوم میں زیادہ ہو جائے اس قوم میں بزدلی آ جاتی ہے اور قادسالی آتی ہے حدیث میں آتا ہے تو بزدل کیسے جہاد کریں گے الدینہ یا الربا نر وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود کا مال یا کلو نر جو کھاتے ہیں سوت کا مال لاقومونہ یہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن قبروں سے نہیں اٹھیں گے اللہ کما یقوم الخبت حسیان مگر اس آدمی کی طرح اللہ کما یقوم مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ آدمی یتخبت و حسیتوانو مدہوش کیا ہو اس کو شیطان نے من المس سے من المس سے پہنچنے کی وجہ سے جنون آیا ہو اس پر لیون توب سبب دے دمس مست د شیتان کہتے ہیں جب سودا غالب ہو جائے تو عقل زائل ہو جاتی ہے تو پاگل ہو جاتے ہیں انسان سودا لیکن آلوسی لکھتے ہیں سبب قریب پاگل ہونے کا جنون کا وہ غالب سودا ہے اور سبب بعید شیطان ہے رحلمانی میں کا اب یہ شیاطین جنات کسی پہ بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹھ سکتے ہیں لیکن شیاطین کا غلبہ اکثر بے دین لوگوں پہ ہوا کرتا ہے دیندار قرآن خوان ان پہ غلبہ نہیں آ سکتا شیاطین کا کیونکہ قرآن کی طاقت یہ جنات کی طاقت سے زیادہ ہے اور انسانیت کی طاقت بھی جنات کی طاقت سے زیادہ ہے جن کی فطرت سلیم ہو عقیدہ صحیح ہو ان پہ شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے اگر ہوتا ہے تو وقتی ہوتا ہے یہ تخبت ہو شیطان من المس مگر جیسے کہ کھڑا ہوگا وہ آدمی جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ آدمی جس کو مد ہوش کیا ہو شیطان نے من المس سے غلبے کی وجہ سے جنون کی وجہ سے ظالے کبھی النا مقالو یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ہے ان نملبئی مثل الربا یقینا سود یقینا بےآ اور تجارت مثل الربا سود کی طرح ہے یہ بے تجارت بھی تو سود کی طرح ہے تجارت میں بھی تو منافع ہوتا ہے تو سود میں منافع تو جب تجارت حلال تو سود کیوں حرام اللہ کے حکم میں اب ہیلے بہانے کر رہے ہیں تو جواب وہ الحل اللہ حلبیا و حرمر حلال کیا ہے اللہ نے بیا اور حرام کیا اللہ نے سود کو یہ کلام اللہ کا یا یہ سود سودی کا کلام ہے انم الب مسل الر ربا بیا تو سود کی طرح ہے بیا بھی یقینا بیا بھی سود کی طرح ہے اور حلال کیا اللہ نے بیعا کو اور حرام کیا اللہ نے سود کو کیوں اب یہ کیوں کہتا ہے اس کا اللہ کی کتاب پہ ایمان نہیں ہے بے ایمانی کی طرف یہ چلا گیا کیا سے فاسد کر رہا ہے ان نم مسل و سے فاسد کر رہا ہے تو احل اللہ البیا و حرم ربا یا تو یہ کلام سودی کا ہے اور یا یہ کلام اللہ کا ہے بیا کیسے مثل الربا ہے بیا کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو ربا کو اللہ نے حرام کیا ہے تو کیسے مثل و ربا ہوا بیا تو یہ رد ہوا سودی پر فمن جا معدہ تو مر جو کوئی کیا گیا اس کو نصیحت اس کی رب کی طرف سے فن یہ منع ہو گیا جس کو اللہ کی کتاب کی نصیحت پہنچی اور اس نے سودی معاملات کو ختم کر دیا ختم کر دیا اور چھوڑ دیا تو فلح ماصلف اس کے لیے را المال ہے ما سلف ماصلف یعنی استغفار کر لے اللہ اسے معاف کر دے گا جو گزر گیا بس گزر گیا اس سود کو یا ما ماصلف کا مانا ہے کہ یہ اپنا راس المال جو پیسے قرض دیے ہیں وہی پیسے واپس لے لے اور سود نہ لے سود کی رقم نہ لے توبہ کرنے والا اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ معاشرے میں فطور کی وجہ سے بینکوں میں جو رقم رکھی جاتی ہے تو بینک میں مختلف اکاؤنٹ ہوتے ہیں ایک اکاؤنٹ سودی ہوتا ہے دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے جو پیسے تم نے رکھے اس پیسے پہ جو منافع آتا ہے وہ سودی اکاؤنٹ ہے اگر وہی پیسے امانتن پڑے رہے ہیں اور وہی تمہیں واپس ملے تو کرنٹ اکاؤنٹ ہے تو کیا کرنا چاہیے عام علماء فرماتے ہیں کہ سودی اکاؤنٹ میں پیسے بوقت ضرورت رکھنا یہ جائز ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے جائے سودی اکاؤنٹ میں نہ رکھے جائے چاہیے تو یہ کہ ان بینکوں سے لین دین اور معاملات نہ کیے جائیں جن بینکوں کا نظام مکمل سودی اور ربا کا ہے اب اسلامی بینکاری کے نام پہ جو کچھ چل رہا ہے اس پہ بھی علماء محققین کا بہت بہت تحفظات ہیں خصوصاً تقافل کے مسئلے میں کراچی کے چند علماء ہیں جو تساہل کا معاملہ کر رہے ہیں بڑے بڑے نام ہیں میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا تو تکافل کے مسئلے میں انہوں نے جواز کی طرف میلان کیا ہے اور جواز کیا فتویٰ دیا ہے بہرحال یہاں یہ بحث تو مقصود نہیں ہے تو فقاہ کرام اور مفتیان الزام کا اپنے درمیان علمی بحث ہے دلائل کی بحث ہے اختلاف ہے مقصد یہ تھا کہ اگر ضرورت ہو عذر ہو دوسرا کوئی چارہ نہ ہو اور بینک میں پیسے رکھے جائیں تو عام علماء فرماتے ہیں کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے جائیں لیکن میں نے شیخ الحدیث شیخ حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ سے سنا تھا اور یہ بات مجھے بھی پسند ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ پیسے نہ رکھو سودی اکاؤنٹ میں رکھو کیونکہ وہاں کرنٹ اکاؤنٹ میں تمہارے پیسے بینک والے استعمال تو کرتے ہیں تمہیں اس کا منافع اور سود نہیں ملتا ورنہ وہاں تو تمہارے پیسوں پہ سودی معاملات ہو رہے ہیں تو تم وہ سود کے پیسے نہیں لیتے ہو وہ بینک کی طرف رہ جاتے ہیں بینک ان پیسوں پہ بھی سود در سود مزید کرتا رہتا ہے تو تم ان پیسوں کو بوقت ضرورت اور بوقت عذر سودی اکاؤنٹ میں رکھ دو اس اکاؤنٹ میں تمہارے پیسوں کا جو منافع یعنی سود آئے ربا تو اس کو بغیر نیت ثواب کے یعنی ثواب کی نیت حرام میں نہ کی جائے ثواب کی نیت کے بغیر غورابا کو دے دو تو اس میں دو فائدے ہوئے ایک فائدہ یہ ہوا کہ یہ سود بینک کی طرف رہا نہیں کیونکہ بینک کے پاس رہ جاتا تو وہ اس کے اوپر سود در سود مزید کرتے اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ غریب کا کام ہو جائے گا اس میں ثواب کی نیت نہیں کرنی چاہیے اور فکاہا کا یہ قائدہ ہے یاد کی تبدیل سے عین میں تبدیل آ جاتی ہے یہ پیسے تمہارے لیے سود اور ربا ہے تمہیں اس کا استعمال کرنا حرام اس میں ثواب کی نیت کرنا حرام ہے تمہارے لیے لیکن جب تمہارے ہاتھ سے یہ پیسے غریب کے ہاتھ میں گئے تو اس کے لیے نہ یہ سود ہے اور نہ یہ حرام ہے اس کے لیے یہ استعمال کرنا جائز ہے اس کا کام بھی ہو جائے گا اور تم سود در سود سے بھی بچ جاؤ حتی حت امکان بینک سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے واہ اللہ البیا واہ ہر حلال کیا ہے اللہ نے بیا کو لین دین تجارت کو وحرم ہر رمر اور حرام کیا ہے اللہ نے سود کو اور سودی معاملات کو سود کھانا بھی حرام کرنا بھی حرام اس میں گواہی بھی حرام فیصلہ بھی حرام لکھنا بھی حرام سب کچھ اس پہ حرام امن جا معدہ تم میں ربی ہی وہ کوئی کہ آگئی گئی اس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے فن تھا تو یہ منع ہو گیا سودی معاملات سے فلاح ما صلف حکیم ابن حضام نے نبی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں سو اونٹ ذبح کیے تھے اور سو غلام آزاد کیے تھے آیا مجھے اس کا کوئی اجر ملے گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اسلم تب ما تھا تجھے اسلام اللہ نے دیا ہی اسی لیے کہ تو اچھے کام کرتا تھا فلح ما سلف سے مراد راسلمان ہے وہ امرحو اللہ اور فیصلہ اس کا اللہ کے پاس ہے تو استفار کرو امن آدا اور جو کوئی پھر گیا آدا الا تحلیل ریبا قاضی ابو سعود کہتے ہیں جو کوئی بھی پھر گیا الى تحلیل ریبا ربا کی حلت پر اس تفسیر کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ متضلہ کا اعتراض ہے تو دیکھیں آپ وہ من آدھا اور جو کوئی پھر گیا سود کی حلت کی طرف سود کو حرام کہتا ہے ربا کو حلال اور جائز کہتا ہے فولائے کا النار یہ جہنمی ہیں یہ ہوں گے جہنم میں ہمیشہ تو اگر من عادہ کا معنی یہ کرو کہ جو پھر گیا مڑ گیا سودی معاملات کی طرف تو یہ اصحاب النار ہم فیحہ خالدون ہیں تو اس سے تو متضلہ کا مسلک ثابت ہو رہا ہے سودی معاملات کرنا کفر نہیں گناہ کبیرہ ہے تو گنائے کبیرہ سے تو کوئی مخلت فرنار نہیں ہوتا یہ تو متضلہ کا مسلک ہے تو پھر ہم نے قاضی ابو سعود کے حوالے سے تفسیر کر دی جواب ہو گیا کہ من عادہ سے مراد سود کی طرف پھرنا نہیں ہے سودی معاملات کی طرف پھرنا نہیں ہے بلکہ من عادہ سے مراد عادہ اللہ تحلیل الربا ہے جو کوئی پھر گیا ربا اور سود کی حلت کی طرف تو یہ لوگ جہنمی ہیں یہ ہوں گے اس جہنم میں ہمیشہ یم حق الربا ربا ویورب صدقات ختم کرتا ہے اللہ سود کا مال اور زیادہ کرتا ہے اللہ صدقات کا مال یم حق الربا ربا ویورب صدقات ختم کرتا ہے اللہ سود کا مال اور زیادہ کرتا ہے اللہ صدقات کا مال ابن عباس فرماتے ہیں اس سے نہ صدقہ نہ حجور نہ جہاد اور نہ کوئی عمل قبول ہوگا اور کوئی عمل سدخور کا ویرب صدقات اے یون ہا فت دنیا بل برا کا و تکسیر و ثواب ہا صدقات والا اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے اسے زیادہ کرتا ہے دنیا میں برکت کے ساتھ اور اللہ آخرت میں اس کا اجر زیادہ زیادہ دے گا یمحق اللہ الربا ختم کرتا ہے محوا کرتا ہے اللہ سود کا مال و یورب صدقات اور زیادہ کرتا ہے اللہ صدقات کا مال بلبرا کا لا يحب اللہ کا فارن اور اللہ محبت نہیں کرتا ہر ایک انکار کرنے والے گناہ گار کے ساتھ کفار کو فر کرنے والا یا کفار نا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والا اسیم گنانگار اندینہ صالحات یہ امور مصلحہ ہیں شیطان سے بچاؤ کے لیے بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل کیا نبی علیہ السلاۃ وسلام کے طریقے کے مطابق وہ اقام اور پابندی کی نماز کی وہ آت اور جنہوں نے دی زکوٰۃ لحم اجرحم اندر رب بھی ہم ان کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے ہاں ولا خوفن علیہم ولاحم یا زنون نہ ڈر ہوگا ان پر آنے والے وقت کا اور نہ یہ غمگین ہوں گے گزرے ہوئے وقت پر یا یادینا منتق اللہ وزرو ما بقیہ مینربا او ایمان والو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو وہ معاملات جو باقی ہوں سود میں سے چھوڑ دو ان کو ختم کر دیں ان کن تم اگر ہو تم ایمان والے فعلم تفالو اگر تم یہ کام نہیں کرتے سودی معاملات کو ختم نہیں کرتے ہو تو فازنوا بحرب من اللہ تو اعلان سنو جنگ کا اللہ کی طرف سے ورسولی ہی اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یو کال الساحبر ربا ملقیامت خلاح کا سودی کو قیامت کے دن کہا جائے گا اپنا اسلحہ اٹھا لو اپنا اسلحہ اٹھا لو اور اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے آ جاؤ یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات ہے فینو بھی حرب من اللہ تو اعلان کر دو جنگ کا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تم فل کم روسام علیکم اور اگر تم نے توبہ کر دی سود سے تو تمہارے لیے روسلم علیکم تمہارے مالوں کا یعنی جتنے روپے دیے تھے غریب کو قرض اتنے ہی واپس لے لو سودی رقم نہ لو لا مونہ ولا ت یہاں نفی بمانے نہیں تم ظلم نہ کرو تو تمہارے ساتھ بھی ظلم نہیں ہوگا مظہری نے یہاں بہت روایات ذکر کی ہیں ابن کثیر نے بھی ذکر کی ہے تم ظلم نہ کرو کسی پر تو تمہارے ساتھ بھی ظلم نہیں ہوگا تم سود کے لیے پیسے قرض نہ دو غریب کے ساتھ امداد کرا کرو اللہ کے لیے حدیث میں آتا ہے من نہ مؤمن من قربت ان قرب من قرب دنیا نفص اللہ ان قربت من قربی یوم القیامت جس نے مومن سے دنیا کی تکالیف میں سے ایک تکلیف دور کر دی اللہ اس سے آخرت کی تکالیف میں سے تکلیف کو دور کرے گا محمن یسر علی معاصرن یسر اللہ علیہ فت دنیا والا جس نے مومن پر آسانی لائی دنیا میں اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی لے آئے گا وہ من سطرہ مسلم سطر اللہ فت دنیا جس کسی نے کسی مسلمان کا پردہ رکھا اللہ اس کا پردہ دنیا اور آخرت میں رکھے گا والیاون آبدما کانل آبد فیاؤنی عی اور اللہ اپنے بندے کی امداد میں ہوتا ہے جب تک بندہ بندے کی امداد کرتا رہتا ہے مشکات پہلی جلسفہ دو سو پچیس پہ یہ روایت مسند احمد میں بھی حدیث ہے کسی نے ایک غریب کو قرض دیا اور اس قرض کا نیٹا پورا ہو گیا مہلت دی پھر تو جتنے دن کی مہلت دی روزانہ اس کو اتنی رقم خیرات کرنے کا ملے گا اگر نیٹے کر اجل کے بعد انتظار کرے تو ڈبل ثواب اور اجر ملے گا ابن کثیر نے یہ روایت ذکر کی ہے یہاں وہ ان کا عُسْرَةٍ اور اگر ہو یہ مقروض تنگ، تنگی والا مقروض تنگ دست ہو تو فن زرت نلا پھر انتظار کرنا ہے آسانی تک کہ اس کے ہاتھ میں ایسے آ جائے اتنا انتظار کرو انتصدقو اور اگر تم خیرات کر دو یہ خیر القم تو یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے ان کن تم تالم اگر ہو تم جاننے والے وتقو یومن ترجنفی اللہ اکثر مفسرین سرین بلکہ تمام مفسرین لکھتے ہیں آخر ما نو من القرآنی قرآن میں سب سے آخری نازل ہونے والی آیت یہ ہے نزول کے اعتبار سے آخری آیت بعض علماء تفسیر نے لکھا ہے اس آیت کی نزول کے 9 دن بعد بعض نے لکھا ہے 11 دن بعد بعض نے لکھا ہے 21 دن بعد بعض نے لکھا ہے گیارہ, دن بعد, لکھا ہے دن, بعد لکھا ہے گیارہ دن بعد نبی علیہ السلام وفات پا گئے تھے روحلمانی مقاتل نے تو یہ لکھا ہے کہ 7 دن بعد نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تھے وہی جلی میں سے آخری وہی ہے یہ آخری وہی بعض الاما نے علیوما کمل تو دینکم واتممت علیکم واتمم نعمتی کو آخری وہی کا ہے وہ بے اعتبار حرمت آخری وہی ہے بیتبار نزول آخری آیت یہ ہے آخری صورت سورت النصر ہے اور آخری آیت یہ ہے نزول کے اعتبار سے ود تکو یومن دیکھے ابتدا ایک سے ہوئی تھی انتہا وت پہ قرآن پڑھو ابتدا ہے کس لیے پڑھو انتہائی مقصد وت تکو تقوا کا حصول ہے ایک امر تھا مفرت کا وت تقو امر ہے جمع کا ابتدا تو تنہا ہوئی تھی انتہا میں تو جم غفیر تھا صحابہ کرام کا تو سب کو خطاب کیا وت تقو یومن اور ابتدا میں دیکھو ابتدا کا بیان تھا قرآب ربی کلدی خلق خلق النسان من علق انتہا میں انتہا کا بیان ہے انتہا کیا ہے یومن ترجو نفی ہی اللہ اللہ کی طرف جانا ہے و تکو یومن اور ڈرو اس دن کے عذاب سے ترجو نفی ہی اللہ کہ کی واپس کیے جاؤ, جاؤ گے تم اس دن اللہ کی طرف سمت وفا کلو نفسن پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر ایک نفس کو ماں کا سبت اس کا جو اس نے کیا تھا دنیا میں جو کچھ کیا اس کا پورا بدلا دیا جائے گا وہ ہم لا یوزلم اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا یادی نامو ادا تدائن تم بدین الم مسمن فخب اسے آیت مدائن کہتے ہیں ربط یہ ہے کہ معاملات ایسے انداز میں کیا کرو کہ جنگ نہ آئے اور پاک رہے تمہارا مال اس لیے کہ تم جہاد پہ خرچ کرو اس کو آیت کو جان پڑھنے سے پہلے اتنا جان لو کہ بے کی چندق سام ہے ایک بے العینی بدئینی بے العین بالدین اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کو قرض قرض پہ خریدنا یہ مجھے دے دو میں دس دن بعد پیسے دے دوں گا جائز ہے بے العین بالدین جائز ہے دوسرا بیع العین بلعین نقد سودا کرنا یہ دے دو یہ پیسے لے لو یہ بھی جائز ہے تیسرا بیع الدین بل ایک چیز کو نقد خریدنا قرض چیز ہے آج پیسے لے لو اور مجھے دس دن بعد یہ چیز دے دینا یہ بھی جائز ہے بے العین بلعین بھی جائز بیع الدین بلعین بھی جائز اور بیع العین بد بھی جائز ایک چوتھی قسم ہے بے الدین بالدین قرض چیز قرض پہ خریدنا تمہارے باغ میں پھل لگیں گے تو یہ پھر میرے ہو جائیں گے ایک لاکھ روپے کے پیسے بھی پھر اس وقت دوں گا تو یہ دین بدین اس سے منع کیا گیا ہے یہ منع ہے اور اگر مبیعہ ہاتھ میں نہ وجود اس کا نہ ہو تو یہ بھی جائز نہیں آیت میں چند مسائل ہیں آیت کو آیت مدائن کہتے ہیں اور یہ آیت طویلا ہے قرآن کی قیرت کے اعتبار سے کلمات کے اعتبار سے یہ سب سے لمبی آیت ہے امام صاحب جو فرماتے ہیں کہ آیت طویلا کے ساتھ قیرت صحیح ہے تو وہ یہ آیت طویلا کہ جو بہت لمبی آیت ہے تقریباً ایک رکو ہے ایک رکو تو اس آیت کے پڑھنے سے تو نماز جائز ہو جاتی ہے ایک آیت کے پڑھنے سے آپ آیت دیکھیں اس میں تقریباً پچیس فقی مسائل ہیں یا یادین امنو ایمان والو اذا تداینتم بدین جب تم کوئی معاملہ کرو بے دین قرضے والا جب تم اذا تداینتم تم جب تم کوئی معاملہ کرو قرضے والا بھی دینن قرض قرض کیا مانا اب یہاں اردو والا معنی یادین الذین و ایمان والو جس وقت تم معاملات کرو ادھار کی بدئین تو الاجلم مسمن یہ معاملہ قرض والا مقرر نیٹے اور مقرر وعدے اور حد کے ساتھ کرو فقط ابو ہو تو لکھو اس کو پہلا مسئلہ یہ ثابت ہو گیا پہلا مسئلہ یہ ثابت ہو گیا معاملہ دین میں نیٹا ہونا چاہیے علاج اجلم مسم نیٹا ہونا چاہیے میں یہ پیسے تمہیں ایک ہفتے بعد دوں گا فلان تاریخ کو تو فخ دوسرا مسئلہ یہ قرض والا معاملہ ادھار والا معاملہ لکھنا چاہیے اس میں لکھنا ہے بعض لوگ کہتے ہیں اعتماد ہے اعتماد نہیں اللہ کا حکم ہے لکھو اس لکھنے میں ثواب ہے جتنا اعتماد بھی ہو اور اکثر مسائل اعتماد کی وجہ سے ہی بنتے ہیں والی تو بینکم کاتبم بلادلی اور چاہیے کہ لکھ لے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ تیسرا مسئلہ اگر تم نہیں لکھ سکتے تو لکھنے والے کو بلا دو وہ لکھے تو لکھنے والا لکھے گا بلادل انصاف کے ساتھ پورا پورا حق لکھے گا خیانت نہیں کرے گا چوتھا مسئلہ ولایا با کاتب نہیں اکتبا کما اللہ اللہ انکار نہیں کرے گا لکھنے سے کاتب کہ لکھے کما اللہ اللہ اس وجہ سے کہ علم دیا ہے اس کو اللہ نے لکھنے کا یا کاف تشبیہ بمانے لام تالیل یا لما اللہ اللہ اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے علم دیا ہے یا جس طرح کہ اللہ نے اسے سمجھایا ہے یعنی صاف صاف لکھے گا جس طرح اللہ نے اسے سکھایا ہے یا اس لیے یہ لکھے گا کہ اللہ نے اسے لکھنے کا علم دیا ہے یہ چوتھا مسئلہ لکھنے والا لکھنے سے انکار نہیں کرے گا فلی تو لکھے گا کاتب ولیم لد علیہ الحق اور املا کرے گا وہ کہ اس کے اوپر ہو قرضہ یعنی کاتب لکھے گا کاتب لکھے گا تو تقریر اور عبارت قرض دار کی لکھے گا جو قرض لینے والا ہے کہ میرے اوپر سو روپے فلان کے ہیں میں فلان تاریخ کو اس کو حوالہ کروں گا یہ پانچواں مسئلہ حق املا کا مدیون پر ہے کا ہے مدیون قرض دار املا کہتے ہیں کسی با کی بات لکھنا جیسے ایک بہترین تفسیر ہے املا عمامن نبی الرحمن ابو البقائل آبکری کی یہ اندھے تھے انہوں نے ستر کتابیں لکھی ہیں ستر بہترین تفسیر ہے نحوی قواعد کے ذریعے قرآن کے کلمات کی توضیح کی ہے انہوں نے املا امامن نبی الرحمن اکثر مفصرین اس کے محتاج ہوتے ہیں املا پہلے تو بڑے بڑے دروس تھے اسلام نے بہت شان و شوکت کا ایک دور دیکھا ہے احادیث کے دروس بہت بڑے بڑے گزرے ہیں اور قرآن کا درس تقریباً تاریخ میں سب سے بڑا درس دار القرآن پنچپیر کا ہے ایسا درس درس قرآن کہیں اور نہیں ملتا تاریخ کی اوراق میں پنچپیر کے درس نے تاریخ کو بدل ڈالا درس حدیث جیسی یزید ابن ہارون کے درس میں سات ہزار لوگ ستر ہزار لوگ شامل ہوتے تھے ستر ہزار تو لاؤڈ سپیکر تو نہیں تھے تو شیخ کی بات کو پہنچانے کے لیے مستملی ہوا کرتے تھے یہاں سے کچھ فاصلے پہ ایک سخت کھڑا ہوتا تھا شیخ کہتے تھے حدثنا عن فلان تو وہ آگے کہتا تھا حد عن فلان پھر اس کے بعد دوسرا کھڑا ہوتا تھا وہ آگے پہنچاتا تھا حدثنا عن فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدا ایسے ستر ہزار مجمے کو ایک وقت حدیث پہنچتی تھی عاصم النبیل کے درس میں ایک لاکھ چالیس ہزار لوگ شامل ہوا کرتے تھے ایک لاکھ چالیس ہزار تین سو مستملی تھے تین سو افراد جو بات کو پہنچایا کرتے تھے ابو مسلم کے درس میں چالیس ہزار دواتیں ہوتی تھی ایک دوات پہ چا ایک دوات پہ دس طلابہ بیٹھتے تھے اور فرابی کے درس میں تین سو ساٹھ مستملی تھے بڑے بڑے درست تھے احادیث کے کیا زمانہ تھا اسلام کی شان و شوکت کا تو املا کون کرے گا مدیون حق املا کا مدیون کا یہ پانچواں مسئلہ ولیت تک ولیم لدی علی الحق اور بیان کرے گا وہ آدمی جس پہ ہو قرضہ حق سے مراد قرضہ ولیت تقل یہ چھٹا مسئلہ ڈرے گا اللہ سے بیان صحیح صحیح کرے گا اللہ سے ڈرے گا ولیت تقل حربہ اور ڈرے گا اللہ سے کہ رب ہے اس کا کاتب بھی ڈرے گا اور یہ املا کرنے والا قرض دار مدیون بھی ڈرے گا ولا اب خس من ہو شیان اور کمی نہیں کرے گا اس میں سے کسی چیز کا یہ ساتواں مسئلہ حق میں بخص نہیں کرے گا کمی نہیں کرے فین کان اللہ حق کو صفیف اللہ اگر ہو وہ آدمی جس پہ ہو قرضہ بے وقوف پاگل ہے وہ نہیں کر سکتا بیان پاگل کو پیسوں کی ضرورت ہے اس کے علاج کے لیے یا کسی اور ضرورت تو اس کے لیے قرض لینے والا قرض لے گا لیکن یہ صفی تو بیان نہیں کر سکتا اور ضعیفن یا بیمار ہو بیمار اور ضعف کی وجہ سے بات نہیں کر سکتا اولا ستیوں مل رہا یا طاقت نہیں رکھتا بیان کا تتلا ہے گونگا ہے وغیرہ وغیرہ ہوا یہ بیان نہیں کر سکتا قرض دار تو فل یوم بیان کرے گا اس کا ولی وار یہ آٹھواں مسئلہ سفیہن توتلا چاڑا ورتا ہوئی گونگا مجنون محجور وغیرہ وغیرہ جو کوئی بھی ہو ضعیف ضعیف ہو جس کو بولنا نہ آتا ہو یا یہ زبان نہیں بول سکتا ایک آدمی چین سے آیا ہے اور یہاں اردو نہیں بول سکتا لغت پہ ضعیف ہو یا معاملات پہ نہیں سمجھتا تو فلیم لولی بیان کرے گا اس کاتب کو ولی اس قرض دار کا یعنی صاحب الحق مدیون کا ولی املا کرے گا تو یہاں یہ ثابت ہو گیا کہ مولوی صاحب کی کتابوں کا حق اس کی اولاد کو ہے علم دین کی وجہ سے ان کی اولیا ہے تو فلیم لولی چاہیے کہ بیان کرے اس قرض دار کے ولی بلادل انصاف کے ساتھ وسطی دو شہیدی مرجالی مر گواہ پکڑو تم دو گواہ مررجال کم اپنے مردوں میں سے مردوں میں سے دو گواہ یعنی اس معاملے پہ دو گواہ ہونے چاہیے یہ نوہ مسئلہ تھا اور دسواں مسئلہ گواہوں کا نصاب دو ہے دو گواہ شہید مرالکم فلم یقون رجول فرج الم راطان اگر نہ ہوں دو مرد گواہی کے لیے تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں ممن تردو نم شہادا اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے ایک مرد اور دو عورتیں یعنی ایک مرد کی جگہ دو عورتیں لے لی, لی تو دو عورتیں اور ایک مرد گواہی کریں گے کیوں ایک مرد کی جگہ عورتیں کیوں انتظل احدہ ہوما اس لیے کہ اگر بھول جائے ان عورتوں میں سے ایک سے تو فتو زک کی رحدہ یاد دلا دے گی اس کو دوسری گیارہواں مسئلہ یہ ہے کہ یہ گواہ مسلمان ہوں گے مر جالی کم کافر کی گواہی مسلمان پہ نہیں چلتی اور بارہواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو گواہ نہ ہوں تو ایک گواہ ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بن جائیں گی کیونکہ عورتوں کی خطائی کا احتمال زیادہ ہے تو انتظل یہ علت ہے تعدد امراتان کی دو عورتوں کی علت انتظل عہدہما اس لیے کہ اگر بھول جائے یہاں تز زلالت سے مراد نسیان ہے اگر بھول جائے ان دونوں میں سے ایک کو بھول جائے حقیقت حال تو پھر دوسری یاد دلا دے گی فتوزک رحدہ ملوخرا کہ بہن یہ بات ایسی نہیں تھی ایسی تھی یا بشہدا و ادامہ درو اور انکار نہیں کریں گے گواہ جب بلائے جائیں گواہی کے لیے چودہواں مسئلہ تیرواں مسئلہ گواہ تحم شہادت سے انکار نہیں کریں گے اور چودواں اظام ادائے شہادت سے بھی انکار نہیں کریں گے ایک تحم شہادت ہے کسی مسئلے میں گواہ ہونا ایک ادائے شہادت ہے گواہ گواہی کرنا تو نہ تحم شہادت سے انکار کریں گے شاہد اور نہ ادائے شہادت سے انکار کریں گے سمجھ میں آئی ولاس امور مت تھ کو تم انتق ہو کے لکھتے ہو تم اس معاملے کو صغیرن او کبیرن چھوٹا ہو یا بڑا ہو یہ معاملہ تھوڑے پیسے ہوں زیادہ ہوں علاجلی اس کے نیٹھے اور مدت تک اسے لکھنا چاہیے تو یہ پندرہواں مسئلہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اسے لکھنا چاہیے سلم بیع سلم تھوڑی چیز میں بھی ہو سکتا ہے جائز ہے اور بہت سے مال میں بھی بیع سلم جائز ہے تو الاجل ہی سلم میں نیٹا لازم ہے اجل لازمی ہے یہ سولواں مسئلہ تھا زاریک مقصد اند اللہ ہی یہ اس طرح ہونا تمہارا بہت انصاف کا ہے اللہ کے ہاں واقوم وم اور بہت اقوام اور مضبوط ہے گواہی کے لیے وادنا اور بہت قریب ہے اللہ تر تابو کہ تم شک نہیں کرو گے اللہ تکو ن تجارتن حاضرتن تدنا ہا ہاں اگر ہو تجارت حاضر کے تیرونا ہا عدلتے بدلتے بدلتے ہو تم اس کو اپنے درمیان اگر نقد سودا نقد کے ساتھ ہو نقد سودا نقد کے ساتھ ہو تو لکھا نہ جائے تو اس میں کوئی گنا نہیں ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات تجارت حاضر میں کتابت لازم نہیں ہے یہ ستارواں مسئلہ تھا ان تکونا مگر ایسا کہ ہو تجارتن سودا حاضرتن رو برو رونہا کہ بدل کرتے ہو تم اس کو بینکم نہ آپ آپس میں فلے سلیکم جنا ہن اللہ اللہ تک تو نہیں ہے تم پہ گنا کہ تم نہ لکھو اس کو تو نقد معاملہ نقد سودا نقد پیسوں سے کرنا اس میں اگر کتابت نہ ہو تو گنا نہیں ہے لیکن اٹھارہواں یہ ہے کہ نقد سودے میں بھی گواہ پکڑنا مستحب ہے لازم تو نہیں ہے لیکن گواہ اور کاتب مستحب ہے سمجھ میں آئی یہ اٹھارہواں مسئلہ ہے علیہ تم جناح سے استحباب ثابت ہو رہا ہے اللہ تک اللہ تک تو بوہا نہیں ہے تم پر گناہ کہ تم نہ لکھو اس نقد معاملے کو اشد ویدہ تھبا تم اور گواہ پکڑو جب تم لین دین کرو اگرچہ نقد معاملہ ہو تو بھی گواہوں کا گواہوں کا استحباب ہے اشدویدا طبا یا تم ولا ادا کاتب ولا شہید ضرر نہیں دیا جائے گا نہ کاتب کو اور نہ گواہ کو یہ انیسواں مسئلہ ہے گواہ اور کاتب کو ضرر نہیں دیا جائے گا اور بیسواں مسئلہ وین تف علوفین نہ ہو <بِكُم> اور اگر تم نے یہ کام کیا تو یقیناً یہ فسق ہے تم پر فسوکم بھی کاتب اور شہید کو ضرر دینا فسق ہے کاتب اور شہید کو ضرر دینا فسق ہے یہ بیسواں مسئلہ تھا اگر تم نے یہ کام کیا یعنی کاتب اور گوا کو ضرر دیا تو فینو فسوق امبکم یقیناً یہ فصق ہے تم پر فسوک امبکم گنا کی بات ہے تمہارے اندر شاہ صاحب نے لکھا وتق اللہ اللہ سے ڈرو یہ اکیسواں مسئلہ تھا وہی علم اللہ اور سکھایا ہے تم نے تعلیم دی ہے تم کو اللہ نے اللہ بھی کلی شعین علیم اور اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا وہ ان کم تم اعلیٰ سفر اور اگر ہو تم سفر پر ولم تجیدو کاتبن اور نہ پاؤ تم کاتب تو فرحان مقبوضہ پھر رہن ہے خبز کیا گیا پشتوں میں سے گانا کہتے ہیں یہ بائیسواں مسئلہ ہے معاملہ سفر کا ہے کاتب اور پیسے دونوں نہیں ہیں تو جب پیسے بھی نہیں ہیں اور ایک چیز خرید رہے ہو اور کاتب بھی نہیں ہے تو پھر رہن رہن کسی چیز سے کسی،, اس، کسی چیز کو امانتاً اپنے ساتھ رکھنا فرحان فتنا سبزالی کا ریحان الق مناسب ہے اس میں کہ رہن رحن رکھ لو قبضہ کیا گیا یہ رہن قبضہ کیا گیا ہوگا مدیون کی طرف سے قرضدار کی طرف سے قرض خواہ کے پاس کوئی چیز امانتن پڑی ہوگی اس رہن سے فائدہ نہیں لیا جائے گا فرحان ال مقبوضہ فعی نام آباد کو تو اگر امن میں ہو جائے بعض تم میں سے بعض کے تو فریعد تمینا امانت ہو ادا کر دے وہ آدمی جس کو امانت دار ٹھہرایا گیا ہے اپنی امانت کو یہ تریسواں مسئلہ اگر تم پہ اعتماد کیا گیا ہے تو تم امانت ادا کر دو حق ادا کر دو قرضہ واپس کر دو یا تمہیں رہن دیا گیا ہے تو وہ رہن واپس دے دو اگر کاتب مل گیا تو ولیت تقل حرب بہور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو رب ہے اس کا اللہ سے ڈرے یہ چوبیسواں مسئلہ کہ امانت دار بنو اللہ سے ڈرو خیانت نہ کرو امانت میں اور رہن میں ولا تک تم شہادت اور مت چھپاؤ گواہی کو یہ پچیسواں مسئلہ تھا کتمان شہادت کا چھپانا یہ دل کے گناہگار ہونے کی دلیل ہے تو نہ کرو لا تک تم شہادتہ مت چھپاؤ گواہی کو ام ہا جس کسی نے چھپا لی یہ گواہی فن نہ ہو ہو تو یقیناً گناہ گار ہے اس کا دل سورت کے ابتدا میں کا تختم ختم اللہ علی قلوبم تو یہاں فرمائے آصم القلب ہو ما قبل گواہی کے نہ چھپانے کا حکم کیا گیا تھا یہاں تکملہ ہے اعادہ نہیں ہے اللہ حبی ماتا ملونہ علیم اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہے للہ ہماف سماوات یوا ما فلار خاص اللہ کے اختیار میں یہ پچیس مسائل ان دو آیتوں میں ذکر ہو گئے ان مسائل میں تفصیل تھی لیکن وہ فقی ابحاس ہیں جن سے ہم نے اعتراض کر دیا تفسیر میں لاہماف سماوات یوا مافل خاص اللہ کے اختیار میں ہے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ کچھ جو زمین میں ہے وہ ان تبدما فی انفس اگر تم ظاہر کرو وہ جو تمہارے دلوں میں ہے او تخفو یا چھپاؤ ان کو اپنے دلوں میں یو حاصب کم بھی اللہ حساب کرے گا تمہارے ساتھ اس پر اللہ جو تم ظاہر کرتے ہو یا جو تم چھپاتے ہو سب پہ اللہ حساب کرے گا تو دل میں چھپے ہوئے وسوسوں پر تو حساب نہیں ہے حدیث میں آتا ہے ان اللہ قطا وضان امتی ما وس وسط بھی تو یہ حاصب کا کیا مانا تو بعض علماء کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے بعد میں آنے والی آیت سے لا کلیف اللہ نبصلی اللہ عصہ کے ساتھ کیونکہ ان وسوسوں پہ انسان مکلف نہیں اس کی طاقت نہیں ہے تو یہ آیت منسوخ ہے اندل متقدمین لیکن مفسرین کہتے ہیں احکام میں نسخاتی اخبار میں تو نہیں آتی یہ تو خبر ہے تو آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ محاصبہ امور اختیاریہ میں مراد ہے امور غیر اختیاریہ میں مراد نہیں ہے اور دلیل یہ ہے کہ وسوسہ غیر اختیاری ہے تو اس پہ محاسبہ بھی نہیں ہے ہاں جو وسوسہ اختیاری ہو یعنی وسوسے پہ عمل کیا جائے اور اس کو ظاہر کیا جائے اور اس پہ تکلم کیا جائے تو اس پہ مواخذہ ہوگا یہ حاصب کمب اللہ سمجھ میں آئی بات یا محاسبہ اور معاقبہ میں فرق ہے یہاں محاسبہ ذکر کیا گیا ہے معاقبہ عذاب اور عقاب ذکر نہیں کیا گیا محاسبہ معاقبت کے لیے مستلزم نہیں ہوا کرتا محاسبہ آرس کی طرح ہے اور معاقبہ مناقشہ کی طرح ہے یا پھر احادیث میں مراتب وسوسے کے کی ذکر کیے گئے ہیں اگر وسوسہ عقد قلب اور آزم نہ ہو تو حساب نہیں ہے اگر عقد قلب اور آزم ہو جائے پختہ ارادہ تو پھر اس پہ حساب ہوگا تو پانچ مراتب ہیں قصد کے خاطر حادث حدیث نفس ہم اور آزم تو خاطر حادث حدیث نفس اور ہم ان چار پہ تو مواخذہ نہیں لیکن آزم پہ مواخذہ ہے آزم آزم بمانے آقد قلب دل میں پختہ ارادہ کرنا تو اس پہ یو حاصب یہی مراد ہے یہاں اگر تم ظاہر کرو وہ بات جو تمہارے دلوں میں ہے یا چھپاؤ اس کو تو حساب کر دے گا تمہارا اس پہ اللہ فیق فرمیہ شاہ تو بخشش کرتا ہے اللہ جس کو چاہے وہ یوادب می شاہ اور سزا دیتا ہے جس کو چاہے اس شعر میں علماء نے یہ بات بیان کی مرات القصد خم سن حادی فخاتر فحادی سن نفسست یلیہ ہی ہم فاضمن کلو حا رفیات سول اخیر قد اخذا ان چار میں اخذ نہیں ہے اس ایک عظم پہ یو حاصب کم بھی اللہ حساب کرے گا تمہارا اس پہ اللہ فیخ فرمیہ شاؤ تو بخشش کرتا ہے اللہ جسے چاہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہے اور اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا آمن رسول ایمان لائے ہیں رسول اس پر جو کہ نازل ہوا ہے ان کو رسول کی طرف جو کچھ نازل ہوئی یہ دو آیتیں ان دو آیتوں کی بہت سی فضائل ہیں احادیث میں ابھی ابو مسعود البدری صحابی سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں جس پانچ صف چوراسی پہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ ال من آخر سورت البقارت منقرہ ہما فی لیلتن کفاتا ہو سور بقرہ کے آخر میں دو آیتیں ہیں جس نے رات کو اس رات میں اس کو پڑھ لیا تو ساری رات کی عبادت کے لیے یہ دو آیتیں کافی ہو جائیں گی جس نے دو آیتیں یہ آخری دو آیتیں سورہ بقرہ کی رات میں پڑھ لیں تو ساری رات کی عبادت کے لیے کفات ہو یا کفتا و حفاظت کے لیے صحیح مسلم شریف میں حدیث سے پہلی جل صفحہ 157 پر ابھی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو من بیت کنز من تحت العرش سورہ بقرہ کی آخری آیتیں مجھے دی گئی ہیں بیت کن سے جو کہ اللہ کے آرش کے نیچے بیت ہے بیت کن اسے کہتے ہیں لم یورت ہن نبی ان قبلی مجھ سے پہلے کسی نبی کو ایسی آیتیں نہیں دی گئی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے مسند آمت کی یہ حدیث ہے لما اسری ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود فرماتے نبی علیہ السلام پہ جب اسرا کی گئی معراج کی رات انتہا بھی الا صدرت المنتہا نبی علیہ السلام کو صدرت المنتہا تک لے جایا گیا وہی فسمہ اسادث چھٹے آسمان میں تھی الہا ینتھی مایا ارجو مای الرجو بھی من العردی یہاں ان سب کی انتہا ہوتی ہے جو زمین سے چڑھتے ہیں فیک بھی یہاں بس ان کو ٹھہرا دیا جاتا ہے وہ الہا یونتہ مایا بھی تو بھی منفوقہ فیک بھی صدر تو یخشا تو آگے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلات و سلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاسن ابن مسود فرماتے نبی علیہ السلام کو میراج کی رات اللہ نے تین چیزیں دی ایک اوت یا سلاوات الخمس ایک تحفہ اللہ نے پانچ نمازوں کا دیا دوسرا تحفہ و اوتی یا خواتین صورت البقرا اللہ نے صورت بقرہ کی یہ دو آیت دی اور تیسرا تحفہ و غفیر عل ملّلم یوشرق بلہ من امتی ہی شے اور اللہ نے وعدہ کیا بخشش کا نبی کی امت میں سے ہر اس کے لیے جو اللہ کے ساتھ ہی صدار نہ ٹھہرائے حضرت حضیفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سنن ابی داود میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فضل نا عالہ سے ہمیں فضیلت دی گئی ہے دوسرے لوگوں پر تین وجہ سے ایک جول سفوف نہ کسوفوف ہماری صفوف کو فرشتوں کی صفوف کی طرح ٹھہرایا گیا ہے دوسرا وہ جولت الردول مسجدن ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد کے منزلہ پہ ٹھہرایا گیا ہے وہ تورا بہا اور اس کی مٹی کو ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ بنایا ہے وہ آخرا سورت البقرا اور سورت بقرہ کی آیت آخری مجھے دی گئی ہیں فہن من کنزن من, بیت من تحت آرشے یہ کنز سے دی گئی ہیں جو کہ اللہ کی آرش کے نیچے ایک بہترین مقام ہے اسی طرح علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مارا ماراہدن ما اراہدن یا قلو بلغل اسلام یعن حتہ یکر و آیت الکرسی و خواتی مسورت البقرا فنحم القنز تحت الارشے علی فرماتے ہیں جس تک اسلام پہنچے نہیں مسلمان میں سے میں کسی کو اتنا عقل مند نہیں جانتا جو کہ سونے سے پہلے آیت کرسی اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیت پڑل یہ بہت عقل مند ہے اس نے بہت بڑا کام کیا کیونکہ یہ آیت منکن زن اس خزانے سے ہیں جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان اللہ کا طب کی تاباً قبل آئیں اخلوق سماواتی ولادی بلف آمن اللہ نے انسان آسمان اور زمینوں کے پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی مائلی قبیشانی فن ظلم ہو اس میں سے دو آیتیں نازل فرمائی فختم بھی ہما سورت تو ان دو آیتوں پہ سر بقرہ کے احتام کیا گیا ولاقرا ولاقرا نفیدار فی دارن صلا سلیارن فیقربہ ایک گھر میں تین دن یہ دو آیتیں نہیں پڑی جائیں گی پھر اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں آ سکے گا جس گھر میں یہ پڑی جائیں تین دن تو اس گھر کے قریب شعیطین نہیں آئیں گے ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت شعب المان میں چوتھی جل صفحہ ایک سو نو پر نبی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان مُشفَّعٌ مُصدقٌ قرآن شافی مشف ماہل مصدقن شفات کرنے والی کتاب ہے اور اس کی شفات اللہ کے ہاں منظور اور مقبول بھی ہے اور یہ شفات ماہل جھگڑے کے انداز میں کرے گا اسے ناز وادہ کہتے ہیں مصدقن اس کے اس جھگڑے کو اللہ مانے گا ناز وادا کو اس کی تصدیق کی جائے گی وہ انلی کل آیت منہ نور یومل قیامت ظاہروں و اس قرآن کی ہر آیت کا ایک نور ہوگا قیامت کے دن ظاہری اور باتی اللہ انی اوتی تو فاتح کی مجھے دی گئی ہے سور فاتحہ اور سور بقرہ کی خواتیم آخری دو آیتیں عرش کے نیچے سے وہ اوتی تلم فصل ابن عباس سے روایت ہے ردی اللہ تعالیٰ سننسائی کی یہ روایت ہے فرماتے بے نما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرین علیہ السلام جبریل علیہ السلام اس سمیا نقید جبریل البصرائے نبی علیہ السلام کے پاس جبریل بیٹھے تھے کہ تھوڑی آواز اوپر سے سنائی دی گئی تو جبریل نے اوپر کی طرف سر اٹھایا فقال ہادا بابن تو فرمائیے ایک دروازہ ہے قطف تہا من اسماعی جو آسمان سے کھولا گیا ہے مافو تہا قتو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا یہ دروازہ خالہ فنا ضلع ملکن اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا فعت نبی صلی اللہ عليه وسلم نبی علیہ السلام کے پاس آیا فقالت اس فرشتے نے کہا آپ شربی نورئی نے دو نوروں کی بشارت لے لے او او تی یہ دونوں نور تمہیں دیے گئے آپ کو دیے گئے ولم یو تہما نبیون قبل کا آپ سے پہلے یہ نورین کسی نبی کو نہیں دیے گئے ایک فاتحہ تل کتاب دوسرا وخواتی میں صورت البقرہ صورت بقرہ کی آخری یہ دو آیتیں لم تقرا حرفم منہما اللہ سن نے نسائی اس طرح ایفا ابن آبدل کلائی کی روایت ہے سنا نے دارمی میں وہ فرماتے ہیں کالا رجول یا رسول اللہ ایو سورتن سورت, سورت اعظم و ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے نبی قرآن کی صورتوں میں سے کون سی صورت سب سے بڑی ہے افضل ہے کالا کلّہ حد نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو اللہ حد سر اخلاص قال فائیو آیت الن القرآن اعظم و قرآن میں کون سی آیت اعظم نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ آیت کرسی کالفائی یا نبی اللہ تو حبن کا, کا کون سی آیت ہے جو آپ جس کے ملنے پہ آپ بہت خوش ہوئے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خاطمت سورت البرف من خزائن رحمت اللہ من تحتی عرشه آتاح هذه الما لم تخ من خیر دنیا والآخر الا مش... الشتمال تا علیہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں خزانے ہیں اور اللہ کی رحمت کے اللہ کی آرش کے نیچے سے یہ نازل کیے گئے اور اللہ نے اس امت کو یہ خزانے دیے ہیں اس میں دنیا اور آخرت کے کوئی خیر کسی خیر کو نہیں چھوڑا گیا ہر خیر پہ یہ مشتمل ہے دنیا اور آخرت کے تمام خیر کو جمع کرنے والی آیتیں یہ دو آیتیں ہیں آمنر رسول بیما ایمان لائے ہیں رسول اس پر جو کہ نازل کیا گیا ہے ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے بعض مومن بھی ہی غائب ہیں نا تو معلوم ہوا کہ نبی غیب دان نہیں ہے غیب دان نہیں ہے بس ایمان لائے ہیں تو جب نبی سے چھپا ہوا ہے تو نبی عالم الغیب نہیں ہے نا کیونکہ بعض مومن بھی ہی تو غیب ہے نا اور نبی کے ایمان کی ذکر سے شرافت ایمان کی طرف اشارہ ہے اور نبی کا ایمان تحمل رسالت اور ابلاغ رسالت دونوں پہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر چون آمن رسول ایمان لائے ہیں رسول اس پر جو نازل ہوا ہے ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے ولم اور مومن بھی ایمان لائے ہیں کلن آمن باللہ یہ سب ایمان لائے ہیں اللہ پر آمن باللہ منزل اللہ ہے نازل کرنے والا اللہ ہے تو اسی لیے آمن باللہ اور لانے والے ملائکہ ہیں تو پھر ملائکہ کو بھی ذکر کیا گیا منزل کتاب ہے تو وہ کتب بھی اور منزل بھی ہی یہ رسول ہے وہ رسول ہی تو سب کو ذکر کر دیا کلن آمن بلّہ یہ سب ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اللہ کے فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر لا فرق و بینا حدم رسولی ہم فرق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان اللہ کے پیغمبروں میں سے مراد تفریق ایمانی ہے ہرچے تفریق رتبی ہے تو وہ تو ہم کرتے ہیں رتبے اور درجے کا فرق تو ہے ایمان کا فرق نہیں ہے وقالو سمعنا نہ اور کہا انہوں نے ان مومنوں نے ہم نے سن لیا اللہ کا قانون اور کتاب واتانہ اور تابے داری کر دی اللہ کے قانون اور کتاب کی یہ جہاد اور انفاق کی طرف اشارہ کہ جہاد اور انفاق کا حکم سمعنا سن لیا واتانہ اور اس پہ عمل بھی کر دیا غفرانہ کا اے نطلب لبو کا اے اللہ ہم طلب کرتے ہیں تیری بخشش رب اے ہمارے رب ویل کل مسیر اور تیری طرف ہی واپسی ہے لا یکلف اللہ نفسن اللہ و تکلیف نہیں دیتا اللہ کسی نفس کو بھی مگر اس کی طاقت کے مطابق اشارہ انفاق اور جہاد کی طرف کہ جتنی طاقت ہو اتنا عمل کرو انفاق کرو طاقت سے زیادہ مکلف نہیں ہے تکلیف امور تشریعہ میں ہے امور تکوینیہ میں نہیں ہے تکلیف ایک امور تشریح ایک امور تکوینیہ ہے دونوں قسم کی تکلیف میں اللہ نے وہ ساتھ دی ہے طاقت دی ہے تکلیف امور تکوینیہ میں بھی غم اور تکلیف بھی انسان پہ آتی ہے تو اس کے برداشت کی طاقت بھی اللہ دے دیتا ہے میرے اللہ سے شکوے کا محل ہو تو کروں غم دیے ساتھ ہی غم سہنے کی راہ دے دی لائکلف اللہ نفص اللہ صاحب تکلیف نہیں دیتا اللہ کسی نفس کو بھی مگر اس کی طاقت کے مطابق لہٰ لہٰ اے لن نف اے اور آلیہ لرر نفس اس لہا اس کے لیے ہے ما بدلہ اس کا کسبد جو اس نے کیا وہ اور اس پر ہوگا زرر مک جو اس نے کیا نیکی کے لیے کسابت مجرد لے اور برائی کے لیے ایک تصابت مزید کا آیا یعنی نیکی تمہاری اصل ہے مجرد میں حروف اصلیہ ہوتی ہے نا اور یہ فطرت سے اضافی ہے گنا خلاف اصل ہے تو لال نفری اور علیح ل سمجھ میں آ رہی ہے بات لام لنتفا اور اعلی زرر لہامہ کا ثبت اس نفس کے لیے فائدہ ہے اس نیکی کا جو اس نے کیا وہ اور اس نفس پر ہے ضرر اس برائی کا ایک تصبت جو اس نے کیا رب نالا خزنا اے ہمارے رب نہ پک مت پکڑو ہم کو ان نسینہ اگر ہم بھول گئے ان نسینہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ترفیانتی الخط و نسان میری امت سے خطا اور نسیا کو معاف نسیان کو معاف کیا گیا ہے تو یہاں نسیان بمانے ترک اور خطا بمانے ایسیان اے ہمارے رب مت پکڑ ہم کو ان نسینا اگر ہم نے چھوڑ دیا ایک حکم کو اوختانہ یا نافرمانی فرمانی کر دی ہم نے اور اب ناولا تحمل عالینا سرن اے ہمارے رب مت ڈال ہم پہ بوجھ اتنا کما حمل تو عالدینہ من قبلنا جیسے تو نے بوجھ ڈالا تھا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے ہم سے پہلے لوگوں پہ تو نے بوجھ ڈالا تھا رب بنائے ہمارے رب ولا تو ولا تو اور مت ڈال مت بار کر ہم پہ ما وہ بوجھ لا طاقت لانہ بھی کہ طاقت نہ ہو ہماری اس کے اٹھانے کی بنی اسرائیل پر مال کا چوتھا حصہ زکوط میں دینا لازمی تھا اور ہمارے لیے چالیسواں حصہ تو چوتھے اور چالیسویں میں کتنا فرق ہے اب چالیسواں بھی کوئی نہیں دیتا ان کی نماز صرف مسجد میں ہوتی تھی اور جس عضو بدن سے گنا کرتے تو وہ گناہ توبہ کے وقت توبہ کرنے پر وہ اندام اور عزوا ان کا قطعہ کیا جاتا تھا کاٹا جاتا تھا ماوردی نے لکھا یہ اللہ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈال ولا تو مالا طاقت لنا بھی جس جس کی طاقت ہمارے لیے نہ ہو ہم اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں اٹھانے کی واہ اور افواہ کر دے ہم کو ورل اور بخشش کر دے ہمیں افواہ کر دے افواہ گنا کے ختم کرنے کو کہتے ہیں گناہ کے آسار ختم کر دے اللہ اور مغفرت پردہ ڈالنے کو کہتے ہیں اور رحم باوجود گنا اللہ ہم پہ رحم کر یا افواہ قبائر میں ہوتا ہے اور بخفرت ثغائر بڑے اور چھوٹے گناؤں کی طرف اشارہ ہے اور رحم سکل میزان کی طرف اشارہ اللہ ہم پہ رحم کر ہماری نیکیوں کے تول تلے کو باری کر دے تفصیر مدارک میں امام نصفی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ اللہ افواہ کر دے یعنی دور کر دے ہم سے گناہوں کے آثار نہوست لنا اور بخش دے ہمیں گنا ہمارے لیے ہمارے گناہ ور اور رحم کر دے ہم پہ انت مولانا تو ہمارا مولا ہے معاون ہے فن علی قومل کافرین تو امداد کر دے ہماری قوم کافروں کے مقابلے میں انت مولانا یہاں مولا بمان ناصر انت ناصرنا و حافظ نہ و والم بنا و نہنو ابی دکا اللہ تو ہمارا ناصر اور حافظ اور ولی ہے ہمارا وکیل اور ذمہ وار ہے ہم تیرے بندے ہیں یا انت مولانا انت اولا بنا تو ہمارے بہت قریب ہے اللہ یا انت مولانا انت حافظنا کبھی مولا بمانے محبوب اور سید بھی ہوتا ہے انت محبوبانہ اللہ تو ہمارا محبوب ہے جیسے حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی روایت ہے جا اراہ تن علی رضی اللہ تعالی عنہ بررحبتی فقال وسلم یا مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رحبہ مقام پہ کچھ لوگ آئے تھے فرمایا السلام علیکم مولانا سلام ہو آپ پر اے ہمارے مولا تو قال کئی فاکون علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں کیسے تمہارا مولا ہوں وان تم قوم عرب تم تو قوم ہو عرب عرب ہو میں تمہارا مالک تو نہیں ہوں تم غلام تو نہیں ہو تو قالو انہوں نے کہا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنا تھا نبی علیہ السلام سے یوم غدیر خم غدیر خم کے دن یقول نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من کن تو مولا ہوں فن نہ ہو جس کا میں مولا ہوں تو یہ شخص یعنی علی رضی اللہ عنہ بھی اس کا مولا ہے تو یہاں اس حدیث میں مولا بمانے محبوب ہے یعنی جس کی میرے ساتھ محبت ہو تو اس کی محبت علی کے ساتھ بھی ہوگی جس کا محبوب میں ہوں اس کا محبوب علی ہے جس کا سید میں ہوں اس کا سید علی ہے یہ مانا ہے یہاں مولا بمانے معاون نہیں ہے کہ جس کا میں مددگار ہوں تو علی اس کا مددگار اور مولا اور معاون ہوگا مالک ہوگا دوسری حدیث ہے نا اس کی تفسیر میں سعید بخاری کی حدیث ہے تیسرے جس صفحہ ایک سو پچاسی میں ذکر کی ہے وقال علی علی رضی اللہ تعالیٰ ان تمنی وا نمکا نبی علیہ السلام نے علی سے فرمایا تھا تو میرے سے ہے میں تجھ سے ہوں میرا تیرا نصب ایک ہے تو میرے چچا کا بیٹا ہے پھر میری بیٹی تیرے ساتھ نکاح میں ہے تو ان تمنی وانا منکا تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں تو جو نبی سے محبت کرے گا وہ علی سے محبت کرے گا جو علی سے محبت نہیں کرے گا اس کی محبت نبی سے بھی نہیں ہوگی نبی علیہ السلام نے جعفر رضی اللہ عنہ سے بھی ایسے ہی کہا تھا اشبہ تلقی و خلقی اے جعفر تو میری م... میں تمہاری طرح ہوں خلقا خلقا میرے تیرے اخلاق بھی ملتے ہیں میری تیری شکل و صورت بھی ملتی ہے تو جعفر رضی اللہ عنہ چچا تھے نا اسی طرح نبی علیہ السلام نے زید رضی اللہ عنہ سے بھی کہا تھا بخاری شریف میں انتاخونا و مولانا اے زید تو ہمارا بائی اور ہمارا مولا ہے تو زید مولا ہے کیا مانا زید محبوب تو ہمارا ہے تو ہمارا بھائی ہے اور ہماری تمہارے ساتھ محبت بھائیوں کی طرح ہے انت مولانا اے اللہ تو ہمارا مالک ہے اے اللہ تو ہمارا محبوب ہے ناصر ہے حافظ ہے ولی ہے وال ہے ہم تیرے بندے ہیں تیرے با... تیرے محتاج ہے فن سرنا عال القومل کافرین اللہ تو ہماری امداد کر دے کافر قوم کے مقابلے میں اے اللہ تو ہماری امداد کر دے کافر قوم کے مقابلے میں آج کافر غالب ہے ہم مغلوب ہیں اللہ امداد کر دے تو آیت میں بہت خزانے تھے اور خیر تھے دنیا اور آخرت کے سورت کا مقصد دو چار مسائل کا بیان توحید کا اثبات رسالت کا اثبات جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی صورت کے چار حصے تھے پہلی سو آیتوں میں توحید کا بیان تین ابواب کے ساتھ ایک سو ایک سے ایک سو چھہتر تک مضمون تو ستانوے سے شروع ہو گیا تھا ایک سو تک دوسرا حصہ اس میں دوسرا مقصدی مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات منکرین رسالت کے نو شبہات کے جوابات کے ساتھ ایک سو ستتر سے دو سو تک تیسرا حصہ اس میں جہاد فی صبیر اللہ کا بیان جہاد کی ابتدائی منزل کا بیان جس کے لیے تین باتوں کی ضرورت ہوتی ہے مجاہد کی تربیت ایک سو ستتر نمبر آیت میں اس کے لیے دس صفات ذکر ہوئی جن میں سے پانچ عقیدے سے متعلق تھی اور پانچ اعمال سے چار قوانین ملک کی اصلاح کے لیے اور اٹھارہ حکام گھر کی اصلاح کے لیے ذکر ہوئے دو سو چوون سے آخر تک چوتھا حصہ تھا اس میں ترغیب الل الفاق بل امسلا هذا استغفر استغ فر اللہ علی و ولیس المسلمین فستغ فروح الغفور الرحیم اللهم قوينا في رزاق واخزل الخير بنا سيتنا وجلال الاسلام منتهى رجائنا لا اله الا انت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت برحمتك نستغيث لا اللہ الا انت الحنان انت المنان انت الکریم یا رب عالمین یا ارحب الرحیمین یاحکم الحکمین یا اکرم الکرمین یا اسمان اور زمینوں کو بنانے والے اللہ نظام کائنات کو چلانے والے اللہ قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کرنے والے اللہ ہمیں معاف کر کے اللہ ہمیں معاف کر کے اس وبا عام سے نجات دے دے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما دے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے گھروں کو آباد کر دے اللہ مسجدوں کو آباد کر دے قرآن کے دروس کو آباد کر دے جتنے غموں اور مصیبتوں میں مبتلا مسلمان ہیں اللہ اپنے نبی کے ہر ہر امتی کی حفاظت فرما دے اور مصائب سے نجات عطا فرما دے اللہ ہماری ہمارے اہل ویال اور ہمارے سارے مسلمان بہن بھائیوں کی حفاظت فرما دے العالمین جن کی حاجات ہیں حاجت روا اللہ تو حاجات کو پورا کر دے جو مشکلات میں مبتلا ہے اللہ تو ہی مشکل کو شاہ ہے مشکلات سے نجات جاتا فرما دے دلوں کے راز جاننے والے اللہ سب کے دلوں کے سوال اور دعائیں قبول فرما دے جتنے ساتھی بیرونی ممالک میں ہیں یا بالواسطہ یہاں ملک عزیز میں وطن عزیز میں قرآن کے درس کو سنتے ہیں اور دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کر کے سب کے حال پہ رحم فرما دے اللہ بلغنا رمضان رمضانہ غانیمی یا اللہ ہمیں رمضان تک صحیح سلامت اور عبادت کے لائق اور قابل پہنچا دے اور رمضان کی برکات اور رمضان میں قرآن کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ سر بقرہ ہم نے پڑھ لی تیری کتاب کا حق ادانی کر سکتے معاف کر دے اور تیری کتاب کی علوم سے ہمارے اور ہمارے سب ساتھیوں کے سینے آباد فرما دے علوم قرآنی کے خزانے آتا فرما دے ربنا بنا فی ف دنیا حسن و حسنا وقنا عذاب النار تو صلی اللہ تعالی علی خیری خلقی محمد ان والی وا صحابی اجمائین برحمتی کے ساتھی حاضری دے دے جو ساتھی درس کے لیے بیٹھے تھے اور درس سنتے ہیں وہ حاضری دے دے ذرا